میں گزارش کرتا ہوں جناب مفتی سید ادنان کا صاحب سے ایک تشریف لائے اور آپ لوگوں سے باضابطہ مقابل ہو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 میرے محترم دوستو آج جو یہ ہماری ایک ایكٹویٹی شروع ہو رہی ہے دو دن کی اس کی پشت پر ایک پورا نظریہ اور ایک تصور بلکہ ایک عقیدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اور زندگی کا کوئی گوشہ اسلامی تعلیمات سے مستغنی اور بے پرواہ ہو کر نہیں چلایا جا سکتا اور نہ وہ چل سکتا مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر کہ نوآبادیاتی دور میں جو اسلام کا تصور محدود کر کے عبادات تک خاص کر دیا گیا تھا اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو یہ بتا دیا گیا تھا یا یہ باور کرا دیا گیا تھا یا یہ سمجھا دیا گیا تھا کہ اسلام بس اپنے پیروکاروں سے صرف عبادات کا مطالبہ کرتا ہے اور عبادت ہی, ہی کو پورا دین سمجھا جانے لگا تھا <تصفح> الحمدللہ یہ شعور مسلمانوں میں ہر جگہ پیدا ہو رہا ہے ایسے دوست اور ایسے متحرک اور فعال ساتھی مختلف جگہوں پر اس حوالے سے سرگرم عمل ہے جیسا کہ یہاں اس تقریب کا جو باعث بنے ہیں اور جن کی دعوت پر ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں صرف دعوت ہی نہیں بلکہ ان کے پرزور اصرار پر بھی اور بڑی بھرپور کاوش انہوں نے اس کے لیے کی میں خاص طور پر اپنے بہت ہی محترم دوست اور بھائی عمار ترین صاحب اور یہ مسجد شان اسلام کی جو منتظمہ کمیٹی ہے جناب ظفر بلوچ صاحب دیگر حضرات ان کا میں بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ الحمدللہ یہ اس نظریے اور اس مقصد کو لے کر چل رہے ہیں اور اسی اسی چیز نے ایک خلاف روایت ہمیں یعنی عام طور پر چونکہ ان عنوانات کے تحت مساجد میں اتنی طویل نشستوں کا رواج نہیں ہے دیگر چیزوں میں الحمدللہ دیگر شعبوں میں تو ہوتا ہے ہمارے ہاں مواعث کی نشستیں بھی منعقد ہوتی ہیں ارشاد اصلاح اور تلقین کا رواج بھی ہماری مساجد میں الحمدللہ ہے قرآن کے دروس بھی الحمدللہ دیے جاتے ہیں لیکن یہ جو جس چیز کے لیے آج ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ ہماری فضا میں کچھ تھوڑی سی نامانوس سی اور اس سے نامانوس ہیں اس کا میں نے عرض کیا کہ وہ ایک استعمار کی صدیوں کی محنت ہے جس میں اس نے ان چیزوں کو گویا دین کے ڈومین سے باہر کر دیا اس کے خیال ہے یہ دین کا اس میں کوئی کنسرن نہیں ہے کوئی اس کی تعلیمات نہیں ہے عام معاشرہ یہ سمجھنے لگا اسی لیے اگر آج اگر کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے اور وہ ہم سے ہماری عبادات کے بارے میں پوچھنا چاہے کہ آپ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے کتنا آسان ہے آپ کسی بھی مسجد میں اس کو لے جائیں اور اس کو دکھا دیں گے کہ ہم نماز ایسے پڑھتے یہ جو مسلمان جو آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہماری نماز ہے وہ پوچھے کہ آپ حج کیسے کرتے ہیں تو آپ حج کے کسی قافلے کے ساتھ اس کو روانہ کر دیں گے کہیں گے یہ قافلہ حج کرے گا آپ دیکھ لیں ہم حج ایسا کرتے ہیں اور اگر وہ پوچھے کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں تو آپ نے رمضان کی رونقیں بھی دکھائیں گے رات کی تراوی بھی دکھائیں گے کہ ہم لوگ اس طرح رکھتے ہیں لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ مسلمان تجارت کیسے کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں ہم اتنے بڑے کاروباری مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لیبرٹی کی کس دکان پہ لے جا کر اس کو کھڑا کریں گے کہ مسلمان تجارت ایسے کرتے ہیں؟ آپ کس مالیاتی ادارے کے دروازے پر اس کو کھڑا کریں گے کہ مسلمان لین دین ایسے کرتے ہیں؟ اور آپ کس کے اخلاق اس کے سامنے کریں گے کہ مسلمان تاجر کے اخلاق یہ ہی ہوتے ہیں اس کا لین دین ایسے ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو جائز سمجھتا ہے ان کو ناجائز سمجھتا ہے یہ اس کے کے کام ہیں اور یہ اس کے نو گو ایریاز ہیں یہاں پر وہ اس طرف نہیں جاتا اگر آپ سے یہ ہم سب اس بات کو سوچیں کہ اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے اور پوچھا جا سکتا ہے کوئی غیر مسلم آ کر آپ سے پوچھ سکتا ہے تو ہم سب ایک اجتماعی مجرم ہے اس بات کے کہ ہم نے دین کے بہت سارے شعبوں کو عملا معطل کیا ہوا ہے وہ فنکشنل نہیں ہے. وہ ہماری کتابوں میں ہے ہمارے واز نصیت میں شاید ہمارے درسوں میں. تو اس ورکشاپ کا ایک مقصد یہ تھا اس لیے اس کو بہت سلیکٹو رکھا گیا یہ حضرات بھی اس بارے میں بتائیں گے ان سے بھی ہمارے چونکہ دونوں جگہ رابطے ہوتے رہے مسجد میں بھی رابطہ ہوتا رہا لوگوں کا ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا ہم نے دونوں فون نمبرز دیے ہوئے تھے کل رات تک شاید آج صبح بھی مجھے کل رات کے ساتھ ہی بتا رہے تھے کہ کل رات تک ہمیں تواتر کے ساتھ فون آتے رہے اور جتنے لوگوں کے لیے ہم نے مشورے سے اپنے اپنی سپیس کو دیکھتے ہوئے اور ڈیڑھ سو لوگوں کا ہم نے طے کیا تھا کہ ہم ڈیڑھ سو لوگوں کو لیں گے اور پچاس پچاس لوگوں کی تین کلاسیں بنائیں گے اور یہ صرف ایک ایک, ایک, ایک طرفہ ایکٹیویٹی نہ ہو بلکہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہو اتنے لوگ ہوں اور ایک استاد ہوں جتنے کو ایک استاد بات بھی کر سکے سوال بھی لے سکے سمجھا بھی سکے انفرادی توجہ بھی دے سکے تو ہمارے یہ طے ہوا تھا کہ ہم صرف ڈیڑھ لوگ لیں گے میرا اندازہ یہ ہے میرے ساتھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے مجھے پورے اداد و شمار یاد نہیں ہوتے کہ شاید جب ہم نے اس کا اعلان کیا تو وہ ڈیڑھ سو افراد تو پہلے تین دن ہی میں ہی وہ تعداد اس سے آگے کراس کر گئی تھی اور اس کے بعد ایک مرلے پر جا کر ہم نے اس کو روک دیا اور ساتھیوں سے معذرت کی اور لوگوں نے بڑی اس کا اہتمام کیا مختلف لوگوں سے رابطوں کے ذریعے سے سفارشیں کرائیں کہ ہمیں بھی اسے موقع دیا جائے اور ہم اس ضرورت کو سمجھ رہے تھے کہ موقع ہر ایک کو ملنا چاہیے لیکن اس خیال سے اس تعداد کو محدود رکھا گیا ہے کہ آپ جو ہزار تشریف لائیں آپ پورے طور پر بات کو سمجھ سکیں ورنہ ماشاءاللہ بڑی وسیع مسجد ہے اور یہ بڑا وسیع سہن اس کے ساتھ ہے اگر اس کو بالکل کھول دیا جائے کہ سب لوگ ادھر اسی ہم کرتے اس کو ایک ہی نشست رکھتے تو ڈیڑھ دو ہزار لوگ بھی اس میں آ سکتے لیکن یہ جو اس کی تعداد کو محدود رکھا گیا ہے ڈیڑھ سو تک اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ہر فرد پر ایک ایسی یہ ای دو دن الحمد یہ پوری البرہان کی ٹیم یہاں مقیم رہے گی اور آپ کے ساتھ رہے گی وہ اسی خیال سے ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس مسئلے پر ایک پورا برین سٹارمنگ سیشن ہو پورے طور پر آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں جو چیزیں آپ سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو پورے طور پر سمجھائی جائیں اور ایک خاکہ اس کا آپ کے سامنے رکھا جائے تو اس میں میں انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اس میری آپ کے ساتھ اس گفتگو کے بعد آپ حضرات ان ان ہالز میں چلے جائیں گے جہاں پر آپ پچاس پچاس کی شکل میں انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے اور اساتذہ کا بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جن اساتذہ کا انتخاب کیا گیا ہے آپ حضرات کو اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے لیکن اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ سے عرض کر ہم سب کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اور جو شاید اس دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اسلام کہتے ہیں یا دین کہتے ہیں اور اس کا پیروکار ہونے کے دعوے دار ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے پاس موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اس کو سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں اور کسی قیمت پر اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے دنیا میں کوئی بھی آپ کو قیمت دے دی جائے ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی بڑا کمزور قسم کا مسلمان بھی اگر آپ اسے آج کہیں کہ میں تمہیں ایک کروڑ روپے دیتا ہوں یا دس کروڑ روپے دیتا ہوں تم صرف اسلام سے باہر نکل جاؤ کفر کو اختیار کر لو اسلام چھوڑ دو تو میرے خیال کو اس پہ تیار نہیں ہوگا جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی ہوگی ذرا برابر ایمان بھی ہوگا وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اس چیز کی قدر و قیمت ہمارے دل میں کیا ہے یعنی ایک ایک انمول نعمت ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے ہمارے ہمارے نزدیک تو یہ تو بالکل درست بات ہے کہ ہمارے دل میں اس کی قدر و قیمت ہے اور ہم اس پر بہت اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرتے ہیں اور اپنی دعاؤں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ اللہ مرنے تک ہمیں اس سے وابستہ رکھ اور یا اللہ ایمان پر موت دے اور کلمے پر موت دے اور یہ ہماری روزمرہ کی دعائیں سوال یہ ہے کہ جس چیز کو ہم اسلام کہہ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں اس کا تصور ہمارے دل میں کیا ہے اس کا کیا خاکہ ہمارے ذہن میں ہے ہم کس چیز کو اسلام سمجھتے ہیں اور کس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں اور کیا اس کے جتنے حصے پر ہم عمل پیرا ہیں اور جتنا حصہ ہم سے چھوٹا ہوا ہے کیا اس کا کوئی درست ادراک اور شعور ہمیں ہے یا نہیں یہ اس دور کا اگر آپ ہم سے پوچھا جائے تو شاید مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہم اسلام کو اپنی تمام تر اس کے ساتھ وابستگی اور وفاداری کے باوجود اس کا صحیح تصور بیشتر مسلمان پوری دنیا میں وہ اس کا صحیح تصور سے تقریباً کہا جا سکتا ہے کہ اس سے آ رہی ہیں اور یہ صرف ہمارا اجبی ممالک کا مسئلہ نہیں اس دور کے عرب ممالک میں بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ عرب دنیا سے آنے والے ہم لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو بےچارے شاید ہندوستان سے جاتے ہیں پاکستان سے جاتے ہیں تو ان کو احکاوات نہیں پتہ ہوتے ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک مصری میرے پاس آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا طواف کے دوران مطاف میں کھڑے ہو کر کہ حضر اسود کدھر ہے تو اسی سمت میں کھڑا تھا جس طرف حضرت اسود ہوتا اس بیچارے کو یعنی وہ عمرے کے لیے آیا ہوا تھا لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا اسے کسی سے نہیں سنا تھا کہ حضرت اسود خانہ کعبہ میں نصب ہے وہ باقی بیت اللہ میں اس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کا خیال تھا کہیں پر کوئی پتھر ہوگا کوئی چٹان ہوگی کوئی چیز ہوگی تو وہ اس کو تلاش کر رہا تھا تو جو بن جس بےچارے کی معلومات کا اتنا اس کو عمرے کے باقی احکامات کا کیا پتہ ہوگا اور کس چیز تو یہ ایک عالمگیر مسئلہ ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کا تصور دین ہے وہ متاثر ہوا ہے اور اس کی بڑی وجہ جو ہے میں اس کی جو سب سے بنیادی وجہ سمجھتا ہوں وہ, وہ استعمار اور نوآبادیاتی نظام یا وہ جو ایک کلونیل دور گزرا ہے ہمارے اوپر اس میں اس پر باقاعدہ محنت ہوئی اور بڑی منظم محنت ہوئی مسلمانوں کے تمام نظاموں کو بدل دیا گیا معیشت کے نظام کو معاشرت کے نظام کو اقتصاد کو تعلیم کو ہر چیز کو پھر مسلمانوں کو کی تعلیم میں سے ان کے دین کو نکال دیا گیا تصورات ان کے بدل دیے گئے دین کے نام سے جو چیز ان کو پیش کی گئی وہ بڑی محدود قسم کی تھی میں آپ کو اس کی ایک عملی مثال دیتا ہوں میں نے انیس سو اکانوے میں میٹرک کیا نائنٹین نائنٹی ون میں پتہ نہیں میری عمر کا کوئی یہاں بیٹھا ہوا یا آپ سارے نوجوان ہیں ہم جب میٹرک کر رہے تھے نائنٹی ون میں امتحان دیا نائنٹی ون میں ہی میں کالج میں گیا تو ہماری جو اسلامیات تھی نائنتھ اور ٹینتھ کی ملا کر اس زمانے میں وہ کل بیالیس صفحات کی تھی فورٹی ٹو پیجز تھے اس ان بیالیس صفحات میں میرے مارترین صاحب میرے ہم عمر ہوں گے اور یہ ہمارا ایک جیسا دور ہوگا لیکن یہ تو شاہی خاندان کے آدمی رائل فیملی کے انہوں نے تو کسی اچھی جگہ سے پڑھا ہوگا ہم نے تو یہ جو سرکاری سکول ہوتے ہیں اس میں پڑھا تو اس میں دس آیتیں تھیں چھوٹی چھوٹی اور دس حدیثیں تھیں چھوٹی چھوٹی مجھے اب بھی یاد ہے اراشی ولبرتشی قلعہ ہما فنار اور اس قسم کی دس احادیث ایک ایک لائن والی اور اس کے بعد آٹھ دس پندرہ موضوعات پر آدھے آدھے پونے پونے صفحے کے نوٹس تھے جو سچائی پر اور سچ بولنے پر اور امانت میں اور دیانت میں اور اور صلا رحمی پر اور رحم کرنے پر یعنی اخلاقیات سے متعلق تو ایک ایسا نوجوان جو نائن ٹینتھ کا بچہ ہوتا ہے اس کی عمر کیا ہوتی ہے چودہ اور پندرہ سال میرے خیال ہے زیادہ سولہ سال زیادہ زیادہ آپ سوچیں کہ یہ عمر کا کون سا مرلہ ہے وہ وقت ہے جب ایک مسلمان بچہ بالغ ہو گیا اور پورا دین اس کی طرف متوجہ ہو گیا بلوغ کا مطلب یہ ہوتا ہے بالغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ مخاطب ہو گیا ہے اسلام کے احکامات کا ابھی تک یہ بچہ تھا غیر مکلف تھا اب یہ مکلف ہو گیا اور اسلام کے احکامات اس کے تو ہمارے لیے جتنا دین ضروری سمجھا گیا تھا وہ یہ تھا جو ان بیالی صفات کے اندر آ گیا سما گیا جو سارا کا سارا اسی کورس میں اسی نصاب میں ہماری فزکس کی کتاب جو نائن ٹینتھ کی تھی وہ کوئی سات آٹھ سو صفحات کی تھی بایولوجی کتاب بھی کوئی آٹھ نو سو صفحات کی تھی کیمسٹری بھی آٹھ نو سو صفحات کی تھی اور میتھمیٹکس بھی چھ سات سو صفحات کا تھا اور ہماری معاشرتی علوم بھی اس سے زیادہ تھی جو اسلامیات میں س... یا ہے پاکستان یا معاشرتی علوم ان میں سے کوئی ایک چیز اردو ہماری اچھی خاصی اتنی موٹی زخیم وہ بھی سات آٹھ سو صفحات کی ہماری انگریزی اس سے پرائارٹی کا اندازہ لگا سکتے کہ ریاست نے یا ہمارے جن کے ہاتھ میں ہمارے نظام نظام تھا ان انہوں نے ہمارے لیے کتنا دین ضروری سمجھا کہ اس کو دس آیتیں آتی ہوں ایک اس, اس نوجوان کو جو میں نے عرض کیا کہ اسلام کے تمام احکامات کا مخاطب ہو چکا ہے اور عمر کے سب سے نازک ترین مرلے پر ہے وہ یہ جو عمر ہے تیرہ چودہ پندرہ سال کی یہ ایسی عمر ہے کہ بہت عمر کا اہم ترین سٹیج ہے اور اور اس میں اس کے لیے اتنے دین پر اور یہ بھی صرف ایک وہ تھا یعنی اس کے پڑھانے کے لیے آپ کو پتہ ہے آپ بہت بہتر جانتے ہیں نظام سے آپ گزرے ہیں کہ اسلامیات کا استاد جو ہوتا ہے کسی سکول میں یا کسی کالج میں اس بیچارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے اور اس کی کلاس کتنے اہتمام سے اٹینڈ کی جاتی ہے پھر جب میں کالج میں گیا تو وہاں بھی ایک اسلامیات ایک سال اسلامیات لازمی تھی اور ایک سال جو ہے وہ مطالعہ پاکستان لازمی تھا پتہ نہیں اب یہ نظام شاید بدل گیا میں بہت پرانی باتیں کر رہا ہوں تو, تو آپ یقین کیجئے کہ پورے سال میں جو ہمارا فرسٹ ایئر تھا جس میں ہمیں اسلامیات پڑھنی تھی سیکنڈ ایئر میں مطالعہ پاکستان پڑھنا تھا کمپلسری سبجیکٹس تھے دونوں پورے سال میں ہم نے پوری کلاس نے اسلامیات کی کلاس کو دو یا تین سے زیادہ لیکچرز کسی نے اٹینڈ کیے اس کے کی اور مجھے کبھی یاد نہیں دوسری کرسی پر اپنے دونوں پاؤں رکھ دیتے تھے اور ایک دو جو ساتھ ہوتے تھے ان کے ساتھ گپشپ لگاتے تھے کسی کو بھیج دیتے تھے تو کینٹین وہ چائے لے کر آتا تھا کسی اور کسی اور, کسی اور کام کے لیے تو وہ جب 45-40 منٹ کا پیریڈ ہوتا تھا وہ یہ اسلامیات کا ہمارا پیریڈ ہوتا تھا آپ کی صورتحال بھی اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہوگی جو میں نے اپنی بیان کیا ملتی جلتی آپ نے دینی تعلیم کا جو حاصل کی ہوگی اس دینی تعلیم کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم بحثیت مسلمان مختلف شعبہ زندگی میں جا رہے ہیں ہم تاجر بھی بن رہے ہیں ہم عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں ہم وکیل بھی بن رہے ہیں ہم جج بھی بن رہے ہیں ہم جو ہے وہ ایک چارٹر اکاؤنٹنٹ بھی بن رہے ہیں ہم ایک بینکر بھی بن رہے ہیں ہم انجینئر اور ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں شاعر اور ادیب بھی بن رہے ہیں تمام شعبہ زندگی کی طرف ہم اس علمی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جا رہے ہیں اسے میں اس چیز کو شامل نہیں کر رہا جو چیز کسی کو اس کے گھر سے ملتی ہے وہ ہر ایک کا پس منظر مختلف ہوتا ہے کسی کو اس کے گھر سے بڑا ایک رچ پس منظر اس کا ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ ایک بڑی بلیسنگ اور ایک نعمت بن جاتی ہے کہ اس کے خاندان میں دین ہوتا ہے یا والد یا والدہ یا ان وہ ان کی طرف سے ایک اہتمام کیا جاتا ہے تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے لیکن جو, جو آج آپ کو اسلام محدود نظر آتا ہے کچھ مخصوص شعبوں تک اس کی وجہ یہ علمی کمائیگی ہے یہ ایک علمی یتیمی ہے ہماری کہ ہمیں دین سنجیدگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ترجیح کے ساتھ عظمت اور تقدس کے ساتھ پڑھایا ہی نہیں گیا کا معاشرہ ایسا ہے کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے اپنے بارے میں یہ رائے ہوتی حالانکہ شراب سے تو سود بدر جہاں بدتر ہے بدر جہاں ایسی وعیدیں تو کسی چیز کی نہیں آئی جو سود کی آئی کیوں اس کی وجہ کیا بنی کہ اس کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا کسی گناہ کو آپ انسٹیٹیوشنلائز کر دیں معاشرے کے اندر اس کی ایک رواج ڈال دیں ایک نام اس کا بدل دیں وہ بڑا ایک عزت کا مقام ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں سے قباہت نکل جاتی ہے جیسے کہ یہ قباہت آپ کے ہاں سود سے نکلی ہے مغرب میں ایسے ہی یہ قباہت زنا سے بھی نکلی ہے اور شراب سے بھی نکلی ہے وہاں پر کسی کو ان اس اس کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے کر کسی کا اس انڈسٹری سے وابستہ ہونا برا نہیں سمجھا جاتا آپ لوگوں نے پتہ نہیں کچھ عرصے پہلے پڑھا یا نہ پڑھا تھا کہ ایک ایک آ, منسٹر کا بیان آیا جو یو کے ایک منسٹر کا کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک آ, جو سیکس ورکرز ہیں جو طوائفیں ہیں ان کو اتنا احترام نہیں دیا جا رہا جو دیا جانا چاہیے حالانکہ وہ بھی ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی ایک انڈسٹری ہے اور وہ انڈسٹری ٹیکس دیتی ہے اس اور جو جس طرح باقی ٹیکس پیئرز ایک معزز لوگ ہوتے ہیں جو جو پیسہ دینے کے بعد ایک ملکی معیشت میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں ہم اپنے معاشرے میں یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے احترام میں کوئی کمی نہ کی جائے کسی اعتبار سے ان کو کم نہ سمجھا جائے اور ملکی معیشت میں جو ان کا حصہ ہے اور جو یہ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس کی شکل کے اندر اس کو ایڈمائر کیا جانا چاہیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ماحول آپ کے ہاں آنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگائے گا اگر سود آپ کے ہاں اتنا معزز ہو سکتا ہے آ کر اور وہ اپنے تعارف کا اور اپنا کالر اونچا کرنے کا باعث بن سکتا ہے کہ اس کے اندر کسی بڑے عہدے پر ہونا بڑے فخر کا باعث ہو سکتا ہے تو یہ باقی چیزیں بھی اسی طریقے کے ساتھ عزت کے عنوان کے ساتھ اور بڑے تقدس کے عنوان کے ساتھ آ سکتی ہیں یہ وہ بنیادی محنت ہے جو جس کا دنیا میں غلبہ ہوتا ہے وہ اپنے افکار اور نظریات پھیلاتا ہے یہ اس کا حق سمجھا جاتا ہے کہ جس کو دنیا میں عسکری غلبہ ہے جس کا معاشی غلبہ ہے جس کا سیاسی غلبہ ہے جس کا معاشرتی غلبہ ہے اور جس کا جس کا ہاتھ اوپر سمجھا جا رہا ہے مادی غلبہ ہے اس کا تو یہ دنیا میں ایک اصول سمجھا جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنے افکار اور نظریات اپنا لائف سٹائل اپنی ترجیحات اس کو پھیلانے کا اختیار بھی ہوتا ہے اور اس کے ذرائع اور اسباب بھی اس کے پاس ہوتے ہیں تو ہم ایسے ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اس پر ہمیں بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان ساری کوششوں کے باوجود اور اپنی اس پوزیشن کے باوجود اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں ابھی تک ورنہ کتنے دنیا میں معاشرے ایسے ہیں کہ جن سے ان کا دین لیا جا چکا وہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے آپ میں سے اگر کسی کا امریکہ کے اس ان ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا وہ آپ کو براعظم امریکہ کے جن کو ارجنٹائن اور چلی اور پیراگوائے اور یہ مختلف قسم کے برازیل وغیرہ تو وہاں آپ جائیں تو آپ کو وہاں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جن کے ناموں سے آپ کو عربی ناموں کی بو آئے گی اور آپ کو ایسے لگے گا نام کے اندر ایک مانوسیت سی محسوس ہوگی کہ ایک اتنا عربی نام بگڑا ہوا عربی نام محسوس ہوتا ہے اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے آباء اجداد چالیس کی دہائی میں اور تیس کی دہائی میں اور بیس کی دہائی میں فلسطین سے اور لبنان سے اور جارڈن سے اور ان ملکوں سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے اور اور وہ ظاہر بات ہے مسلمان تھے پھر آپ ان سے پوچھیں گے تم لوگ کیا ہو تو ان میں ان سے آپ کو دو قسم کے جوابات ملیں گے ایک بہت بڑی تعداد تو یہ کہے گی کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا ہیں اور ایک تعداد ایسی ہے جو کسی اور دین کا نام لے گی کوئی کرسچن ہو چکا ہوگا کوئی کیا ہوگا اور وہ بس اتنا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادا مسلمان دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں سے قوموں سے معاشروں سے دین نکلتا ہے اس کی ایک عملی مثالیں موجود ہیں جب یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئیں سوویت یونین ٹوٹا اور یہ تاجکستان ازبکستان اور یہ سارے ملک آزاد ہوئے تو بالکل شروع میں نوے کی دہائی میں یہاں سے بہت لوگ گئے علماء بھی گئے تو جب وہاں جا کر چونکہ وہ ستر پچہتر سال کے ایک ایسے جبر کے بعد آزاد ستر پچہتر سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک نسل تو گزر گئی دوسری اور تیسری نسل آ چکی تھی اس سارے د, انہوں نے وہ دور دیکھا کہ مسجدیں بند تھیں آپ کو پتہ ہوگا کہ ان ستّر سالوں میں مسجدوں پر تالے رہے قرآن کی اشاعت پر پابندی رہی قرآن چھپ نہیں سکتا تھا دینی کتاب نہیں چھپ سکتی تھی کوئی دینی تعلیم نہیں دی جا سکتی تھی قرآن ناظرہ نہیں پڑھا جا سکتا تھا یہ ساری چیزوں پر پابندی رہی پورے سینٹرل ایشیا کے اٹھارہ بیس ریاستوں کے اندر تو جب وہاں لوگ گئے علماء گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حیرت اس بات پر ہوئی کہ ہمیں جو لوگ ملتے تھے ظاہر علماء کو جو لوگ آ کر ملتے ہیں تو وہ کچھ تھوڑے بہت دین ان کے ان کے اندر اس کا کوئی جذبہ موجود ہوتا ہے تو کہتے تھے کہ ہم ان سے پوچھتے تھے کہ تم کیا ہو تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور اگر اس یہ ان کو عنوان پتہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں لیکن جتنے بھی لوگ تھے کہتے ہیں وہ پورا کلمہ نہیں سنا سکتے تھے کلمہ ان کو نہیں آتا تھا بھیا انہوں نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو وہ جب آزاد ہوئے تو ان کے اندر ان, ان, ان بعض جگہوں کے اوپر ان کے بعض ریاستوں کے بعض خاص جگہیں تھیں ایسی جن میں یہ صورتحال بہت زیادہ دیہاتوں میں صورتحال نسبتاً کچھ تھوڑی سی بہتر تھی تو یہ ایک عمومی عالمِ اسلام کا ایک ایک منظرنامہ ہے اور ہم اس میں اللہ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہمارے اوپر کرم ہوا ہے اور اس کا ہمیں ہمیں پورے دیانتداری کے ساتھ اس کے اسباب اور وجوہات پہ غور کرنا چاہیے کہ پھر بھی ہم لوگ بر صغیر پاک و ہند باوجود سو ڈیڑھ سو سال کی غلامی کے باقی عالم اسلام سے بہت بہتر حالت کے اندر اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے دیکھیں آپ کبھی یوٹیوب پر جا کر سن ساٹھ کی دہائی کے آخر میں ویڈیوز بننا شروع ہو گئی تھی تقریبا بندی تو اس سے پہلے بھی ہوں گی شاید لگ یا الجزائر یا مراکش ان اسلامی ملکوں کی معاشرت اگر آپ دیکھیں گے کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے تو آپ وہاں جو کراؤڈ بیٹھا ہوا اس کو اگر آپ دیکھیں گے یا کوئی اور پروگرام ہو رہا ہے اور آپ اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس وقت بھی ان ملکوں کی جن کے میں نے نام لیے ان کی معاشرتی حالت آج دو ہزار اٹھارہ کے پاکستان سے بھی بدتر ہے اس وقت بھی پاکستان میں وہ آزادیاں وہ آوارگی اور بے حیائی نہیں آئی ہے جو وہاں پر آپ کو ساٹھ کی دہائی کے اندر اور ستر کی دہائی میں آپ کو نظر آئے گی اور حالانکہ ان کے اوپر تو جو وقت گزرا ہے استعمار کا جو سامراج نے ان کے اوپر قبضہ کیا وہ ہمارے مقابلے میں بہت کم ہے مصر پر تو کوئی تین ساڑھے تین چار سال کا قبضہ رہا ہے باقاعدہ ہمارے اوپر تو ڈیڑھ سو سال تک انگریز بیٹھا رہا ڈیڑھ سو سال ایک بہت بڑا عرصہ ہے لیکن ہم الحمدللہ اپنی اقدار کی اور اپنے دینی تہذیب کی اور اپنے تمدن کی اور دینی علامتوں کی پوری دنیا میں اس کی اور کوئی مثال اگر کوئی اور معاشرہ آپ کے سامنے ہے تو آپ مجھے اس کی مثال پیش کریں کوئی اور معاشرہ پوری دنیا کا ترکی میں باقاعدہ کسی کا قبضہ نہیں رہا صرف مصطفیٰ کمال کے جس کو اتا ترک کہتے ہیں اس کا وہ جو مسلط کرتا جبر کا نظام تھا ساٹھ ستر سال کا اپنے ہی لوگوں کا اس کے نتیجے میں آپ میں سے جن لوگوں نے ترکی دیکھا وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آج آج بھی بیس بائیس سال کی اسلام پسندوں کی حکومت کے باوجود بھی ترکی معاشرہ ہمارے معاشرے سے دہائیوں پیچھے دین کے اعتبار سے دینی علامتوں اور مظاہر کے اعتبار سے دین کے علم اور ترویج اور اشاعت کے اعتبار سے اس کو اتنی مدت لگے گی ہم ہم اس سطح پر آنے پر اس پر آج ہی پاکستانی معاشرہ یا ہندوستان کے مسلمان یا بنگلہ دیش کے مسلمان جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. یہ ایک آپ کی دلچسپی کا موضوع ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچیں کہ مسلمانان برصغیر نے اپنے دینی مظاہر اور تہذیب اور عقائد اور ایمانیات کی حفاظت کس طرح کی وہ کون سے اسباب تھے جو ذریعہ بنے مسلمانوں کو اپنے دین سے جوڑے رکھنے کا اگر آپ اس پہ غور کریں گے اور نظر انصاف سے غور کریں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ صرف اس طبقے کی محنت کا نتیجہ تھا جو طبقہ ہماری سب سے زیادہ ملامت کا نشانہ بنے اور کسی طبقے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے صرف جس طبقے کو ہم نے صبح و شام اپنی ملامت اپنی نفرت اور اپنی زبو حالی اور اپنی پسماندگی اور اپنے پیچھے رہ جانے کا سب سے بڑا سبب سمجھا یہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے یہ صرف اس کی محنت کر ہے اس نے قربانی اس نے دی تھی اس نے اپنی لوگوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی دیکھیے اب آپ سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے آپ میں سے کوئی بندہ اپنے بچے کے لیے کسی ایسی لائن کو پسند کرنے اور اختیار کرنے پر راضی نہیں ہوگا جس کا کوئی اسکوپ نہیں آپ اپنے بچے کو کسی ایسی تعلیم میں ڈالنے پر تیار نہیں ہوں گے کہ جہاں وہ سولہ پندرہ سولہ سال پڑھے گا اور پڑھنے کے بعد پندرہ سولہ سال کی جا گسل محنت کے بعد ریاست کی نگاہوں میں اس کی حیثیت ایک ان پڑھ کی ہوگی اس کو کوئی ڈگری نہیں دی جائے گی اے فور سائز پر اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی کہ یہ پتا چلے کہ اس صاحب نے اتنا پڑھا اس کے لیے کوئی نوکری نہیں ہوگی وہ کسی مقابلے کے امتحان میں نہیں بیٹھ سکے گا اس کے لیے کوئی عہدہ نہیں ہوگا کوئی منصب نہیں ہوگا کوئی اس, کے, اس, کی, اس کی معیشت کے لیے اس کے گزران بسران کے لیے کوئی پروگرام نہیں ہوگا حتیٰ کہ اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی اس کے شعبے کو شعبہ نہیں تسلیم کیا جائے گا وہ, وہ ملامت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا بڑی تحقیر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا آپ میں سے کون راضی ہے اپنے بچے کو ایسے کسی شعبے میں ڈالنے کے لیے ہمیں سے ہر بندہ چاہتا ہے وہ ماں بچپن میں کہتی ہیں میرا بیٹا ڈپٹی کمشنر بنے گا اور بچپن سے کیا میرا بیٹا فلانا بنے گا میرا بیٹا وہ تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ اس نے کیا بننا ہے اور کتنا والد اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کتنے خرچے کرتے ہیں اور کیا کرتے میرا ایک دوست ہے ہم سکول میں اکٹھا پڑھتے تھے وہ بڑا اس نے محنت کر کے اپنے لیے ایک مقام بنایا بڑے چھوٹے سے کام سے اس نے شروع کیا ایک یہ جو میڈیکل ریپ کہلاتے ہیں جو دوائیاں بیچتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس سے اس نے اپنا کام شروع کیا اور بڑی محنت کی بڑی محنت کی اور آج وہ ایک چھوٹی سی فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگانے میں کامیاب ہو گیا تو وہی عمرے پر مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اس کی محنت کا سارا دور دیکھا ہم چھٹی جماعت سے میٹرک تک ایک کلاس میں پڑھے تو سترہ سترہ گھنٹے ٹریول کرنا اور اس کو رہتا اسلام میں تھا پنڈی میں اور اس کو دیا ہوا ایریاز دیئے ہوئے تھے تو سارا دن گلگت اور اسلام کے درمیان بس گاڑی میں ہی ہوتا تھا ہمیں جب بھی اس کو دیکھا پندرہ بیس سال تو اس کی زندگی گاڑی میں گزر گئی روزانہ اٹھارہ بیس گھنٹے گاڑی میں ہوتا تھا لیکن اللہ کا نظام ہے اس کی محنت کا اس کو صلہ ملا تو مجھے کہنے لگا مدینہ شریف میں مزید میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگا کہ دعا کریں میری بیٹی کے لیے کہ اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جائے تو میں پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اس کو داخل تو میں نے اسے پھر کہنے لگا کہ فیسیں بہت زیادہ ہیں تو میں نے کہا کہ کتنی فیس ہے کہتا ہے اسے پانچ سال کے کوئی ساٹھ ستر لاکھ روپے تو لگیں گے تو میں نے اسے مذاق میں کہا میں نے کہا کہ ڈاکٹر تو جوتے چٹخاتے پھر رہے ہیں بہت سارے اور یہ تم اتنا پیسے بھی لگاؤ گے اس کے بعد تو میں نے کہا تم خود اپنا ذرا بتاؤ تم نے جسا زندگی شروع کی اور ہم تمہارے تو سامنے بچپن سے سارا اللہ تعالیٰ نے تمہیں سارا کچھ دے دیا جو کچھ تھا تو تم تو تمہارے والد صاحب نے تو تمہارے اوپر عام جس کو کہتے ہیں اس زمانے کے جو سرکاری سکول تھے اور وہ اس میں داخل کیا تو کہتے ہیں کہ یہ بات میں بہت زیادہ سوچتا ہوں کہ ہم اتنا دور بدل گیا کہ والدین بچوں کی تعلیم پر بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کو بڑے سے بڑے پیسے خرچ کرنے پر اپنے آپ کو مقروض کرنے پر اپنے گھر بار بیچنے پر اپنے اپنی جائیدادیں بیچنے پر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اس اس صورت میں بےچارے اپنی سے اخلاص کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اپنے بچوں کو ایک اچھا مستقبل دینے میں کامیاب ہو اور یہ آپ کو اس کی بہت مثالیں ملیں گی آپ ان پرائیویٹ میڈیکل کالجوں میں چلے جائیں یا پرائیویٹ انجینئرنگ یورسٹیوں میں چلے جائیں تو یہاں آپ کو غریب گھروں سے آئے ہوئے ایسے بے شمار بچے ملیں گے کہ جن کے باپ نے اپنے باپ سے ملا ہوا وہ چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا جس پر اس کی گزران بسران تھی وہ بیچ دیا اس کے کسی ڈرائیور کی بچی ہوگی اور اس کے باپ نے کیسے یہ چالیس پچاس لاکھ روپے اس کے باپ نے کہاں سے دیے پانچ سالوں کے تو اس کے پاس کوئی اسی طرح اپنا موروثی مکان بیچ دیا فلانا بیچ دیا کہ اس شکل تو یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہتر سے بہتر چیز کا انتخاب کرتا ہے بہتر سے بہتر چیز مجھے ایک ایک آدمی تھا میرے پاس کچھ عرصہ اس نے ڈرائیور رہا میرا پھر وہ چلا گیا ایک دن مجھے اتفاق سے مل گیا ملنے کے لیے آیا تو میں نے پوچھا کہ کیا نوکری بوکری کر رہے ہو نہیں کر رہے کہتے ہاں جی نوکری تو کر رہا کہ اور ڈرائیونگ کر رہا ہوں باقی خرچے بہت زیادہ ہیں تو میں نے مذاق میں کہا کیا خرچے کہتے ہیں جی بچوں کی فیسیں ہی اب آپ دیکھ لینا تو اپنی اس کی بیٹی چار یا پانچ سال کی تو اس کا نام لے کر کہنے لگا کہ اس بچی کی فیس اب جی ساڑھے چار ہزار روپئے مہینے کی تو میں نے کہا ساڑھے چار ہزار روپے مہینے کی کیا تھا ہاں ساڑھے چار ہزار روپے. میں کہ تمہاری تنخواہ کتنی کہتا ہے بارہ ہزار روپے تو بارہ ہزار لینے والا ڈرائیور بھی اپنی اپنی بچی کی فیس ساڑھے چار روپے دے رہا ہے بہت زیادہ مجھے تعجب ہوا میں اس کا تناسب تو دیکھیں نا. پوری پوری تینتیس فیصد تنخواہ جو ہے وہ ایک فیس میں اور سے فیس تو نہیں ہوتی اور بھی بہت سارے خرچے ہوتے یہ انسان کی نفسیات ہے اسی نفسیات کے لوگ تھے جنہوں نے اس برے صغیر میں یعنی یہ تبھی ان کے بھی تقاضا دل کا یہی ہوگا لیکن اپنی اولادوں کو دین پر قربان کیا انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کیا ان لوگوں نے اور یہ سوچ سمجھ کر وقف کیا کہ ان کے پاس دنیا نہیں ہوگی تو نہ صحیح قرآن و سنت تو محفوظ ہو جائیں گے قرآن و سنت کے علوم تو ان کے سینوں میں آ جائیں گے یہ اگلوں کو پہنچا پائیں گے یہ اگلوں کو پڑھا پائیں گے اگلے سے. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے پاس یہ نظام کسی نہ کسی درجے کے اندر چل رہا ہے اور آپ کے پاس ایسے علماء موجود ہیں مشائق موجود ہیں اللہ والے موجود ہیں مدارس موجود ہیں اور خانقاہیں چل رہی ہیں مسجدوں میں آپ کو متبع سنت امام ملتے ہیں اور آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ سب سے کم ویجز پر ملتے ہیں سب سے کم جو دنیا میں اس وقت پاکستان میں کم سے کم تنخواہ آپ کی جو ڈرائیور کی ہے یا آپ کے باورچی کی ہے یا آپ کے گارڈ کی ہے اس سے کم تنخواہوں پر آپ کو ملتے ہیں پتہ نہیں آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ یا نہیں پتہ کہ کیا مساجد میں ایمہ کی تنخواہیں کیا ہیں اور مدارس میں مدرسین کی تنخواہیں کیا ہیں اور ابھی کل پرسوں میں نے کسی سے پوچھا ایک عالم مفتی بہت اچھے اٹک میں ایک جگہ آ, کام کرتے ہیں میں نے ویسے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے مدرسہ آپ کو کیا تنخواہ دیتا ہے مہینے کی ان کا ساڑھے تین ہزار روپئے مہینے کی تو اور بڑے خوش تھے یہ نہیں کہ ان کو کوئی اس پر گلا اور... اور آپ خود سوچیں کہ اگر وہ اس کام کو چھوڑ دیں اور وہ گارڈ بن جائے وہ باورچی اگر فرض کریں کچھ اور نہ بن سکیں تو اگر تنخواہ کا مسئلہ ہے تو وہ تو سوئچ کر سکتے ہیں دوسرے شعبوں کی طرف بہت آسانی سے جا سکتے ہیں اسی وقت بیٹھے بیٹھے ان کی تنخواہ چار گنا زیادہ ہو جائے گی کیوں نہیں جاتے آخر وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مشنری جذبے کے ساتھ اس کام کو کام سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ پیسے نہ صحیح کام تو بڑا ضروری ہے اور بہت اہم ہے اور کرنے والا ہے تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اس ماحول میں ہمارا کچھ دن ہمارے پاس الحمد للہ محفوظ رہا اور کم سے کم کتابوں میں اور ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کی ایکٹیویٹی کی حد تک تو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں ہوا امن یہ چیزیں زندہ کیسے ہوں گی شاید اب اس کا وہ نسل بھی گزر گئی جس نے انگریزوں کی براہ راست غلامی کی تھی اور انگریزوں کے دور کو بڑی رحمت سمجھا تھا اور براہ راست انگریزوں سے مستفید ہوئے تھے وہ نسل گزر گئی اور پھر اس کے بعد وہ دوسری نسل بھی تقریباً گزر رہی ہے جس نے ان کا دور پایا تھا اب جو تیسری نسل پیدا ہوئی ہے اس میں حریت ہے اس میں آزادی فکر ہے انگریزوں سے کوئی عقیدت ایسی نہیں رہی باقی جو پہلے رہی تھی ان کا وہ روب اور دبدبا بھی نہیں رہا کمپنی بہادر کا اور کمپنی سرکار کا اور آپ کو میں ایک ہمارے دوست ہیں بڑے لبرل سے آدمی ہیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی کتاب میں وہ بالکل بھی دیندار آدمی نہیں ہے تو انہوں نے کچھ تاریخ پر کچھ لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے جو سندھ کے گورنر جنرل جب یہاں سندھ سے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کسی اور جگہ تو وہ روانہ ہو رہے تھے کراچی کے سٹیشن سے ریلوے سٹیشن سے اس زمانے میں ریلے ہوتی تھیں وہ سیلون لگتے تھے ان لوگوں کے تو ان کا سیلون لگا اور تو کہا کہ پورے اس علاقے سے اور دور دور کے وڈیرے اور جو زمیندار تھے جن کو انہوں نے زمینیں دی ہوئی تھی جن کو انہوں نے جاگیردار بنایا ہوا تھا استا کہ بہت سارے لوگ ان کو سی آف کرنے کے لیے کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر آئے ہوئے تھے تو کہتے ہیں کہ وہ صاحب بہادر جو تھے جو گورنر تھے سندھ کے تو وہ اپنے سالون سے نکل کے دروازے پر آئے لوگوں کو آخری سلام کرنے کے لیے ان کی رخصتی تھی تو کہا کہ جب وہ دروازے میں نمودار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو ہاتھ بڑھایا تو کہتے ہیں کہ بلا کسی مبالغے اور جھوٹ کے وہ جتنا ہزاروں کا مجمع ان کو سی آف کرنے آیا تھا وہ سارا سجدے میں چلا گیا ان کے نزدیک ان کی عظمت اور ان کے تقدس کے لیے کوئی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہتا کیا کریں ان کے ان کے اس ویو کا اور اس سلام کا کیا جواب دیں تو انہوں نے غلامی اس حد تک رچی بسی رہی ہے ایک طبقے کے اندر اور اس میں کہا کہ وہ اس میں بڑی بڑی کلاہوں والے وہ وڈیرے اور جاگیردار بھی تھے جو اپنی جاگیروں سے آئے تھے ان کو رخصت کرنے کے لیے اور ان سب نے اپنی پیشانی زمین پر رکھی ان کو ان کو رخصت کرتے ہوئے تو اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر اس نفسیات کے اثرات بھی رہے ہیں اور اس کو نکلتے نکلتے وقت لگائے اب ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ وقت آیا ہے کہ ہماری شعور کی آنکھ کھلی ہے اور مسلمانوں میں یہ شعور تیزی کے ساتھ بیدار ہو رہا ہے کہ ہمارا نظام کدھر ہے ہمارے بازار کی در ہے ہماری تجارت کی در ہے ہماری معیشت کی در ہے اقتصاد کا ہمارا سسٹم کی در ہے ہمارا عدل کا نظام کدھر ہے ہمارا تعلیم کا نظام کی در ہے یہ تو سارا وہ ہے جو ہمیں دیا گیا ہے سارا کا سارا تو امپورٹڈ ہے کہیں اور سے آیا ہوا ہے اور اس کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے اگر وہ ان کے لیے کسی درجے میں مفید بھی ہو فرض کیجئے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے نتائج دے رہی ہیں لیکن بعض اوقات وہ ایز اٹ از آپ کے لیے مفید نہیں ہوتی اس کی مثال ایسے جیسے آپ سکھر سے ایک کھجور کا پودا اٹھائیں یا آپ جیکب آباد سے یا ملتان سے ایک آم کا پودا اٹھائیں اور اس کو لے جا کر سکردو میں لگا دیں تو باوجود اس کے کہ آپ اس کو بڑی حفاظت سے لے جا کر لگائیں گے لیکن کا ماحول اس کو قبول نہیں کرے گا وہ اسکردوں کے ماحول کو قبول نہیں کرے گا اس سرد ماحول کو اس ٹھنڈے ماحول کو اس کو تو گرم ماحول چاہیے ایسے ہی نظاموں اور افکار اور نظریات کے ساتھ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک چیز کہیں پر نتیجہ دے رہی ہوتی ہے آپ اس کو اٹھا کر لا کر کہیں اور لگاتے ہیں وہاں پھل نہیں دیتی اس جگہ کے حساب سے چیز چاہیے ہوتی تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی کاشتکاری بھی ہوتی رہی چیزیں وہاں سے لا لا کر ہم یہاں بوتے رہے اور پھر اس کے پھل کا انتظار کرتے رہے بیٹھے رہے اس کے انتظار میں کب یہ چیز اپنا پھل دے گی اور کب اس سے ہمیں نتائج نکلیں گے تو نتائج نہیں نکلے ہونا یہ چاہیے تھا آپ اس پر بھی ہمیں کبھی سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے نظام ان سے لے لیا تھا تعلیمی نظام مغرب سے اور آج سے نہیں ستر سال ہمیں گزر گئے پچہتر سال ہمیں لیے ہوئے بلکہ اگر انگریز کا وہ دور بھی شامل کریں آپ اپنے ان اداروں کی عمریں دیکھ لیں یہ جو ادارے ان کے نمائندے ادارے بنائے گئے تھے سو سو سال ڈیڑھ سال ان کی عمریں ہیں اس نے ہمیں وہ نتائج کیوں نہیں دیے جو نتائج مغرب میں ان کے تعلیمی نظام نے ان کے دیے اس نے ہمیں ہم تو یہ نہیں کہتے کہ اس نظام سے ہمیں علماء حاصل ہوتے محدثین مفسین یہ تو آپ رہنے دیں اس نے ہمیں سائنسدان کیوں نہیں دی اس طرح کے لوگ انہوں نے ہمیں مغرب سے مستغنی کر دینے والے لوگ کیوں نہیں دیے ہمیں نتیجہ کیوں نہیں ہمارے معاشرے کو دیا کہ وقت گزر... آپ پہلے یہ بتائیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ہمارا مغرب کے اوپر انحصار بڑا ہے یا کم ہوا ہے اگر بڑھا ہے تو ہمارے سسٹم نے وہ لوگ کیوں نہیں پیدا کیے کہ جن لوگوں نے جن لوگوں نے ہمیں اس غربت سے نکالنا تھا افلاس سے نکالنا تھا اور ہمیں دوسروں کی کاسا لیسی سے نکالنا تھا تو یہ ایسا بانج نظام وہ ہمیں دے کر گئے تھے کیا جو خود ہمارے کسی کام کا نہیں تھا ہمیں اس سے کوئی اپنے دنیا کے اعتبار سے مادی اعتبار سے ہمارے پاس چیزیں اس کی نہیں آئی اس کے اس کے نتائج نہیں نکلے اس لیے اب شاید وہ دور آیا کہ مسلمانوں میں یہ شعور پیدا ہو رہا ہے اس میں سے ایک شعبہ وہ اقتصاد اور معیشت کا ہے اور اقتصاد اور معیشت جو ہے وہ اسلامی احکامات میں اس کی بہت بڑی حیثیت اور اہمیت ہے فقہ اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت سے جو روزمرہ کی زندگی کے مسائل نکالے جاتے ہیں اس کو فقہ کہا جاتا ہے قرآن کو کی دلیل سے اور حدیث کی دلیل سے جو چیز مستمت ہو کر آتی ہے روزمرہ کے مسائل کا جو جواب نکلتا ہے اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری کتابیں فقۂِ اسلامی کہلاتی ہیں وہ سارے وہ سارے اجتہادات فقہ کی کوئی بھی کتاب اگر آپ اٹھائیں گے تو وہ تہارت سے شروع ہوتی ہے تہارت سے مراد پاکی اور میراث پہ ختم ہوتی ہے درمیان میں پوری زندگی کو وہ لے کر چلتی ہے ہر ہر شعبے کو لے کر چلتی تہارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ دو صورتیں ہیں ایک آدمی کے مکلف ہونے کی یا تو وہ بچہ ہے بالغ ہو گیا یا کافر ہے مسلمان ہو گیا اب جب کافر مسلمان ہو گیا تو اس کی طرف احکامات متوجہ ہو جائیں گے ظاہر بات ہے کافر سے تو نماز کا مطالبہ نہیں ہے نہ کافر سے کافر سے مطالبہ تو کلمے کا ہے ایمان کا ہے پہلے وہ ایمان لائے گا پھر باقی چیزیں اس کی طرف متوجہ ہوں گی اور ایسے ہی کوئی اگر بچہ ہے تو بچہ چونکہ مکلف نہیں ہوتا مطلب اسے پوچھ گچھ نہیں ہے شریعت میں وہ با... دونوں بچہ بالغ ہو <coughs> یا کافر مسلمان ہو دونوں کی طرف جو پہلا حکم متوجہ ہوتا ہے وہ طہارت کا ہوتا ہے ان کو پاک ہونا چاہیے اور پاکی شری طریقے سے حاصل کرنی چاہیے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایک ہے نہا لینا اور ایک ہے غسل کرنا تو صرف نہا لینا غسل کے لیے کافی نہیں ہوتا اگر اس کے فرائض نہ پورے کیے جائیں غسل کے کہ انسان پاک نہیں ہوتا تو اسی طرح ایک ہے وضو کرنا تو وضو کا اپنا ایک طریقہ ہے اس کے اپنے اعضائیں جو دھوئے جاتے ہیں وہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ایسے ہی دیگر تہارت کے مسائل ہیں استنجا کے مسائل ہیں باقی مسائل ہیں یہاں سے فقہی کتابیں شروع ہوتی ہیں مسلمان کی بالکل پہلی ضرورت سے. اور میراث وہ جگہ ہے جہاں پر جا کر ایک انسان کا چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے وہ فوت ہو گیا اب دو کام اس کے رہ گئے ایک آپ نے اس کی تدفین تکفین کرنی ہے اسلامی طریقے سے نماز جنازہ پڑھنی ہے کفن پہنانا ہے اور قبر میں رکھنا ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور ایک وہ جو کچھ اس نے جو اس کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کو آپ لوگوں نے تقسیم کرنا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق اس کی اگر میراث ہے تو اس کے کچھ احکامات ہیں اور اس کے وارث ہیں تو وارسوں کے حساب سے احکامات ہیں وارث نہیں ہیں تو بھی احکامات ہیں یہ آخری چیز ہے اس کے بعد ایک بندے کا اس دنیا سے اس کا ورق پلٹ جاتا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس پوری فقہ کی اس تفصیل میں اگر آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ پورشن احکامات کا آپ کو نظر آئے گا وہ یہ لین دین اور تجارت کے احکامات میں نظر آئے گا اور سب سے مشکل حصہ سمجھا جاتا ہے ہمارے یہاں مدارس دینیہ کے میں ایک بڑی مارکت و کتاب پڑھائی جاتی ہے فقہ اسلامی کی آخری کتاب ہے کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے آخری کتاب جو پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے تو یہ جو ہدایہ نامی کتاب ہے اس کی چار جلدیں چار والیومز ہیں کافی بڑے بڑے کافی موٹے موٹے اور یہ چاروں پڑھائے جاتے ہیں تین سالوں میں مدرسے کے پانچویں سال میں اور سال میں اور ساتویں سال میں یہ چاروں جلدیں اس کی باقاعدہ پڑھائی جاتی اس کی جو سب سے مشکل کتاب اس میں جو سمجھی جاتی ہے وہ اس کی تیسری اور چوتھی جلد جاتی ہے اس کا نام ہی ہدایا بو ہے بو بے کی جمع ہے بے, بے بیچنے خریدنے کو کہتے <تصفح> تو یہ عام طور پر مدرسوں میں وہ استاد پڑھاتا ہے جو مدرسے کا سب سے قابل مدرس سمجھا جاتا ہے مدرسوں میں دو استادوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک وہ استاد جو بخاری پڑھاتا ہے اس کو شیخ الحدیث کہتے ہیں ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ دورہ حدیث میں حدیث کی نو دس کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ایک تو سیاست اطہ ساری پڑھائی جاتی ہیں یعنی بخاری مسلم ترمزی ابن داود ابو ماجا اور ابو داود ابن ماجا نسائی وغیرہ اور پھر تہاوی پڑھائی جاتی ہے اور متا امام مالک موت امام محمد مست امام اعظم یہ ساری کتابیں پڑھائی جاتی لیکن شیخ العدیث مدارس میں اس استاد کو کہتے ہیں جو بخاری شریف پڑھاتا تو وہ سب سے سینئر ہوتا ہے عام طور پر سب سے قابل آدمی سمجھا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو سب سے کلاسیکل استاد سمجھا جاتا ہے کسی مدرسے میں کسی بھی بڑے مدرسے ہم چلے جائیں تو کہتے ہیں وہ بندہ جو ہدایہ سالس پڑھاتا جو خرید و فروخت کے احکامات پڑھاتا اس میں اتنی باریکی ہے اور اس کے اس میں اتنا ایک فن کا عمل دخل ہے کہ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہر کوئی اس کو پڑھا نہیں سکتا یہ وہ علمی ایکٹیوٹی تھی جس کو ان گزشتہ ستر اسی سالوں میں زندہ رکھا گیا مگر یہ بازار سے اور آپ کی انڈسٹری سے آپ کی ٹریڈ سے آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ سے آپ کے پورے جو آپ کا فائنینشیل سیکٹر ہے اس سے یہ کٹی ہوئی تھی اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں حالانکہ وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک عملی چیز ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ پریکٹس ہوگا بازاروں میں اس طریقے سے بیچا جائے گا اس طریقے سے خریدا جائے گا اس طریقے سے پارٹنرشپس کی جائیں گی اس طریقے سے پروفٹ تقسیم ہوں گے اس طریقے کے ساتھ کسی چیز کے جائز ناجائز ہونے کا پتہ چلے گا اس طریقے کے ساتھ کرائے کے احکامات طے ہوں گے اور باقی جتنے جتنے مسائل پیدا ہو رہے اس پر حل ہوں گے اب اس کے درمیان ایک ایک ربط قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک ایک ایک یہ ایک ایسٹ ہے ایک بڑا ہمارے پاس ایک علمی ذخیرہ ہے اور جو جس کا تعلق عمل کی دنیا کے ساتھ ہے یہ چیزیں اپنی عمل والی جگہوں کے اوپر پہنچیں اور پریکٹس کی جائیں اور وہ اور وہ عمل کے اندر لائی جائیں تب جا کر آپ کا وہ نظام وجود میں آئے گا جس نظام کو دیکھ کر کوئی بندہ یہ کہہ سکے گا کہ اچھا اسلام کی پوری تصویر یہ ہے ہم اس پر بھی کبھی سوچیں اور غور کریں کہ اسلام کی تمام ضروری چیزیں محفوظ ہیں جو مصحف صحابہ کرام تلاوت کرتے تھے آپ وہی تلاوت کرتے جیسی نماز آپ پڑھتے ہیں تحریمہ سے لے کر سلام تک اس پہ مسجد میں بیٹھ کر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ یہی بکر صدیق کی نماز تھی یہی عمر فاروق کی نماز تھی یہی علی مرتضیٰ کی نماز تھی اور یہی عثمان غنی کی نماز تھی جیسی زکوۃ آپ دیتے ہیں یہی تناسب صحابہ کے یہاں کا تھا آپ زکوات کے علاوہ صدقات خیرات کرتے ہیں اسی طرح صحابہ کیا کرتے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین قرآن ایک حرف کے رد و بدل کے بغیر کسی <تصفح> زیر زبر کی بھی دائیں بائیں ہوئے بغیر آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں وہی مصحف ہے جو عثمان غنی نے جس کو وہ مرتب کیا تھا جس کو جمع کیا تھا اور جس کو ایک جلد کے میں لے کر آئے تھے وہی کی وہی چیز آپ کے پاس موجود ہے تاثیر کیوں نہیں رہی وہ جو لوگ قرآن سن کر مسلمان ہوتے تھے وہ جو لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے تھے قوموں کی قومیں مسلمان ہوتی تھیں ایک ایک دن میں پوری پوری قومیں مسلمان ہوتی ایک ہی وقت میں پوری پوری قومیں مسلمان ہوتی تھیں اور وہ وہ منظر آج میں اور آپ کیوں نہیں دیکھ رہے چیزیں تو موجود ہیں ساری اور اگر علمی ذخیرے کی آپ بات کریں تو صحابہ کے زمانے میں تو صرف یہ ٹیکسٹ موجود تھا قرآن شریف کا یا احادیث کی صورت میں چودہ سو سالوں میں تو اس پر مسلمانوں نے کروڑوں کتابوں کا اضافہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی علمی شخصیت تھے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پیرس میں نام شاید آپ نے سنا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا ڈاکٹر حمید اللہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں پیرس چلے گئے ساری زندگی پیرس میں گزاری بڑے درویش آدمی تھے شادی بھی نہیں کی تھی بس کتابوں میں رہتے تھے اور بڑی ان کی اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا تھے وہ حیدرآباد دکن کے یہ جو ایک ریاست تھی جب حیدرآباد دکن کا سکوت ہوا انڈیا نے قبضہ کر لیا اس پر تو کچھ عرصے کے لیے پاکستان پھر یہاں سے وہ چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ میں پیرس میں اس لیے نہیں ہوں کہ یہاں کی وہ رنگینیاں بہت ہیں میں پیرس میں صرف اس لیے ہوں کہ یہاں پر ایسے اسلامی کتب خانے ہیں جس میں سے ایک ایک کتب خانے میں کتابوں کی تعداد دو کروڑ سے زیادہ ہے دو کروڑ کتابیں جن میں سے بیشتر چھپی نہیں ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب آپ سوچیں کہ ان کا قبضہ رہا مسلمان ملکوں پر تو ظاہر ہے کتب خانے اٹھا کر یہ لے گئے یا جلا دیے یا لے گئے اور اسی لیے آج اسلامی کتابیں جو چھپی نہیں ہیں وہ آپ کو برلن میں نظر آتی ہیں آپ کو انگلینڈ میں نظر آتی ہیں وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا وہ کتابیں اپنے آبا کی کیا کیسے وہ شعر دیکھیں جو ان کو یورپ میں آ... آ... وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا کہتے ہیں یہ ہمارا ہمارا ورثہ جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے علامہ اقبال کہتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہے چونکہ سارا کا سارا تو کہتے ہیں میں اس لیے یہاں پر ہوں کہ یہاں پر ایسی کتابیں ہیں جن کا دنیا میں ایک ہی نسخہ ہے دنیا میں اس کی کوئی اور وہ نہیں ہے تو وہ اس قسم کی لاکھوں کروڑوں کتابیں یہ کروڑوں کتابوں کا اضافہ چودہ سو سالوں میں مسلمانوں نے کیا ہے اپنے اس, اس مرکزی ٹیکسٹ کے اوپر ٹیکسٹ تو وہی ہے قرآن و سنت اس پر یہ سارا اضافہ ہے جو مسلمانوں نے کیا اتنی بڑی علمی ذخیرے کے ہوتے ہوئے جس کی مثال دنیا کا کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا آپ بتائیں اور کسی سے پوچھیں کہ عیسائیت کے پاس کیا ہے کتنا اضافہ ہے؟ ان سے تو اپنا اصل ٹیکسٹ ہی سنبھالا گیا بائبل کے دو سو نسخے ہیں ان کے پاس جس میں سے ہر ایک کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ پر یہ نازل ہوئی ہے دو سو الگ الگ چیزیں یہودیت کے پاس مذہب کے اعتبار سے کیا ہے شاید دو الماریوں میں سما جانے جتنی کتابیں بھی آپ کو نہ ملیں اور جو کتب خانہ مظریہ ہے مصر کا کبھی آپ اس کو نیٹ کے اوپر اس کی تفصیلات دیکھیں اس میں جو کتابیں وہ جو جمع کی گئی ہیں اتنی ایک بڑی بلڈنگ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور تیرہ منزلیں اس کی اور ہر منزل پر لاکھوں کتابیں اور وہ اہل علم وہاں جاتے ہیں اس سے اس سے استفادہ کرتے ہیں اس قسم کے میں نے ترکی میں پرانے کتب خانے جو دیکھے اور حالانکہ اتنا بڑا دور ان کے اوپر گزرا جن میں ان کتابوں کو نہیں جانتے اور ان کا چونکہ رسم الخط بدل گیا تو کچھ بھی نہیں جانتے اس کا لیکن آپ حیران رہ جائیں گے وہاں کے کتب خانے دیکھ کر اگر آپ پورے عالم اسلام کی ان کتابوں کو آپ اکٹھا کریں جن میں جن کا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جن کا 10 فیصد بھی نہیں چھپ سکا پانچ فیصد بھی شاید نہیں چھپ سکا پرنٹڈ جو اس میں سے ہے جو لوگوں کے ملتی ہے وہ شاید اس کے پانچ فیصد بھی نہ ہو نبے پچانوے فیصد وہ ہے جو کتب خانوں میں ایک ایک جلد دو دو جلدیں کہیں ایک یہاں ایک وہاں اس کی بھی ہے. تو آخر سادی کی ساری اس کا اثر کیوں نہیں رہا اس کے اثر نہ ہونے کی جو وجہ میں ایک بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت موثر ہوتا ہے جب اس کے تمام شعبے فعال ہوتے ہیں وہ اس وقت ہی اس کا ف... اس کی کامل تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے جب اس کی عبادات صحیح طریقے کے ساتھ ہو رہی ہوں اس کے معاملات بھی لوگ چاہے مالی معاملات ہوں یا سماجی معاملات ہو وہ لوگ جو ہیں اسلام کے مطابق کر رہے ہوں اس میں جو اخلاق ہیں لوگوں کے وہ بھی دین کے مطابق ہوں معاشرت ہے وہ بھی دین کے مطابق ہو اور ایمانیات اور عقائد بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوں جب یہ ساری پورا اسلام کا خاکہ املاً جب تک زندہ نہیں ہوگا اسلام میں کسی غیر مسلم کے لیے کوئی بہت بڑی کشش نہیں ہوگی انفرادی اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے جیسے ہو رہے ہیں بی ہر دور میں ہوتے رہتے ہیں کسی کو کسی نے قرآن پڑا مسلمان ہو گیا کسی کو اچھا مسلمان ملا مسلمان ہو گیا کوئی پریشان تھا مسلمان ہو گیا لیکن وہ جو آپ نے ید خرون ففی دین اللہ افواجہ کا منظر اسلام نے دیکھا ہے وہ منظر اس وقت یہ دنیا دوبارہ دیکھے گی جب تک آپ پورا دین لوگوں کے سامنے زندہ نہیں کریں گے اس سے پہلے نہیں دیکھ سکتی اب آپ بتائیں کہ اس کی ذمہ داری کس پر ہے اور اس کی اس کی پوچھ کس سے اگر قیامت کے دن اللہ جل چاہ رخ مسلمانوں سے پوچھیں کیوں نالک ہو تمہارے پاس تو دین تھا اور کتاب بھی تھی ایمان بھی تھا اس پہ یقین اور عقیدہ بھی تھا تو کیوں زندہ نہیں ہوا دین کیا رکاوٹ تھی تم لوگوں کے سامنے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جواب نہ دینے کی پوزیشن میں ہم شاید پاکستان کے مسلمانوں سب سے بہترین حالات میں ہم رہ رہے ہیں دین پر عمل کرنے کی سب سے زیادہ مواقع اگر ہاں کہیں پر موجود ہیں تو ہمارے یہاں موجود ہیں اسلام کو ہماری اس ریاست میں ایک دستوری تحفظ حاصل اس کو ریاست کا مذہب قرار دیا گیا قرآن و سنت کو کہا گیا کہ اس کے خلاف اس ملک میں کوئی قانون نہیں بن سکتا کہنے کی حد تک صحیح میں یہ نہیں کہتا کہ اس پر عمل ہو گیا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں وہ بڑے مخلص ہیں اس کے ساتھ اور وہ بڑا اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن کسی چیز کا دستور اور قانون میں آ جانا ایک بہت بڑی چیز سمجھی جاتی یہ ترکی میں پچیس سال سے اسلام پسندوں کی حکومت ہے اپنے دستور کو وہ نہیں چھڑ سکے اس سیکولر دستور کو نہیں بدل سکے کتنا پاورفل پر، پریزیڈنٹ ہے اس کا کہ اس نے دو دفعہ جب اس کی جب وہ مکمل ہو گیا ٹینیور یعنی کہ وہ دوبارہ وزیر نہیں بن سکتا تھا تو اس نے نظام بدل دیا کہ کہ okay, وہ پارلیمانی سسٹم سے صدا, صدارتی نظام کی طرف چلا یہ تبدیلی ریفرینڈم کے ذریعے ہو سکتی تھی اس میں سے ریفرینڈم کرا دیا جیت کیا بہت ہی مائنر سے اس کے ساتھ کوئی ففٹی ون فورٹی نائن کے میرے خیال ہے ففٹی سیون مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں لیکن یہ کام اس کے ذریعے سے ہو سکتا تھا ہو گیا لیکن اس کو دستور کو چھڑنے کے لیے یا دستور کو کم سے کم اس کی جو سیکولر بنیاد ہے اس کو ہٹانے کے لیے ان کو دو تہائی اکثریت پارلیمنٹ میں چاہیے وہ آج تک ان کو مل نہیں سکی اور بیس بائیس پچیس سالوں سے کوئی ان کے ان کا دستور وہی ہے جو مصطفیٰ کمال کے زمانے سے چل رہا ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام کو حرام نہیں کہہ سکتے اس دستور میں, میں ایک دفعہ ترکی میں تھا تو وزیر کا پرائم منسٹر تھے اس زمانے میں یہ موجودہ تو ان کا بیان چل رہا تھا اور یہ لوگوں کو ترغیب دے رہے تھے پرائم منسٹر ہونے کے باوجود بعض نصیحت کر رہے تھے کہ شراب نہیں پینی چاہیے تو شراب کو حرام نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ حرام تو ایک شرح اصطلاح ہے اور یہ شرع اصطلاح سرکاری لوگ نہیں استعمال کر سکتے دستور منع کرتا ہے تو وہ فضائل سنا رہے تھے لسی کے کہ لسی جو ہے صحت کے لیے کتنی مفید ہے ان کے آپ نے جو لوگ ترکی گئے ہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں لسی کا استعمال بہت زیادہ ہے. ہر کھانے کے ساتھ وہ لازمی چیز ہے ان کی تو ان کا لسی پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے اور شراب پینے سے یہ نقصان ہوتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے یہ نقصان ہوتا ہے اس ساری میں تو نہیں سمجھ رہا تھا ان گفتگو میں میرے ساتھ ایک پاکستانی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے ان کی بڑی اچھی ترکی بولتے ہیں وہ مجھے ترجمہ کر کر کے بتا رہے تھے کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں تو اس پوری گفتگو میں وہ یہ نہیں کہہ سکے کہ شراب اللہ نے حرام کی اور چاہے اس میں فائدہ ہو یا نقصان ہو یا انسان کو اس کی اجازت نہیں ہے قرآن نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے، رسول اللہ نے اس پہ یہ کہا ہے، اس پہ سزا نافذ ہوتی ہے اگر کوئی بندہ اس کو پیئے یہ وہ نہیں کہہ سکتے تھے. آپ تو اپنے ملک میں کہہ سکتے ہیں. حرام کو حرام کہہ سکتے ہیں, ناجائز کو ناجائز کہہ سکتے ہیں, جائز کو جائز کہہ سکتے اور ہر فضا میں کہہ سکتے ہیں, ہر ماحول میں کہہ سکتے ہیں. جہاں پر بھی آپ جائیں اللہ کا ایشو. یہ اتنی بڑی اتنا بڑا موقع ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے یہ ماحول کا ہونا کہ جس میں آپ اپنا دین بیان کرنے میں دیکھیں پوری دنیا میں آپ کو پتہ اور آپ ان لوگوں سے پوچھیں اور ضرور پوچھیں میرے خاندان کا ایک بڑا حصہ میری بہنیں اور لوگ چونکہ یورپ میں امریکہ میں رہتے ہیں تو میں ان کے حالات دیکھتا اور سنتا اور رہتا ہوں آپ پوچھیں کہ آج امریکہ کے مسلمان یا امریکہ میں رہنے والا ایک عالم دین اگر اس کو آپ ایک ٹاک کے لیے بلائیں اس طرح مسجد میں اور اس سے کہیں کہ جہاد پر بات کریں شریع کام جہاد کے بعد قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا اللہ نے کیا فرمایا کیا ہوگا کرے گا وہ اور اگر کرے گا تو وہ کیا کرے گا کہے گا کہ جہاد جو ہے وہ جہالت کے خلاف بھی ہوتا ہے پولیو کے خلاف بھی ہوتا ہے اور فلانے نفس کے خلاف بھی ہوتا ہے اصل جہاد تو نفس کے خلاف ہے اور یہ اور وہ اب یہ کیا ہے یہ احکامات کا تغیر و تبدل ہے اس کو بعض نے کفر کہا ہے حکم مت بدلے کسی چیز کا میں نے میں اسلام آباد میں ایک ایسی جگہ ہماری جو مسجد ہے ایسی جگہ ہے کہ اس میں وہ لوگ آتے ہیں سارے جو سرکار کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو میں نے کل ان سے کہا کل جمعے میں یہ جو آج کل آبادی کا مسئلے پر بات چل رہی ہے میں نے کہا کہ انفرادی مسائل کو چھوڑ کر کہ انفراد اجازت دی گئی ہے کوئی بندہ کسی مسلحت کی وجہ سے اولاد میں وقفہ کرنا چاہے حرام نہیں ہے شریعت میں ویسے کثرت اولاد شریعت میں مستحب ہے مندوب ہے پسندیدہ ہے اس کی بہت واضح نصوص ہے آپ اس کو ناپسندیدہ کہہ رہے ہیں یہ حق انسانوں کو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ قرار دی گئی چیز کو ناپسندیدہ قرار دے دیں ہم اس کو یہ حق نہیں ہے کسی, مس... کسی کو کہ ایک چیز شریعت میں مستحب ہو آپ کہیں مکرو ہے یہ تو تغیر حکم ہے جیسے کہ حرام کو حلال کہنا حلال کو حرام کہنا تو مستحب کو مکرو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کے انتہائی ناپسندیدہ ہے بالعموم بغیر کسی قید اور بغیر کسی وجہ کے اور پھر اس کو باندھے بھی ایک عقیدے کے ساتھ اور ناپسندیدہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ معیشت خراب ہوتی ہے بھوک اور افلاس آتا ہے اس کی وجہ سے یہ تو بالکل قرآن کی واضح نصح. خشیت املاک اسی کو تو کہتے خوف فقر تو یہ کیسے ہم کمپین کر سکتے ہیں اس کی اس کے کیسے جھنڈا اٹھا کر اس کو اس کو چلائے ہاں یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ بندہ مفتی کے پاس جائے کہ میری بیوی بیمار بی بی بی بی ہے یا وہ اس کو حمل کا تحمل نہیں ہے تو کیا ہم کوئی احتیاطی تدابیر دس سال کے لیے کر سکتے ہیں بھی تو وہ اس کو کہے گا بالکل کر سکتے ہیں اب یہ ایک اور نوعیت ہے اور یہ جو ہم جس جھنڈے کو اٹھا رہے ہوتے ہیں وہ ایک اور نوعیت ہوتی ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے ملک میں اس کے لیے ماحول موجود ہے اس کے لیے فضا موجود ہے کہ اگر ہم مسلمان پاکستان یہ چاہیں کہ ہم ہمارے ہاں سارے شعبوں کا دین آئے اور لوگوں کے لوگوں میں اس کا شعور پیدا ہو اور لوگ اس کے لیے تیار ہوں تو اس کی صورت الحمدللہ بالکل ہو سکتی ہیں اور ہر شعبے میں کام ہو سکتا ہے ہم نے یہ ایک کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا ہے ورک شاپس کا تو یہ ابھی تو یہ تجارت و معیشت سے متعلق ہے تو ہمارے ہاں چونکہ ایک نظام ہے البرحان میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں پروفیشنلز ہیں جو پڑھتے ہیں اسی طرح پر پتہ نہیں لوگوں کو شاید اس کا نہ پتا ہو کہ ہم لوگ اسلام آباد میں آ, یہ ہفتے اور اتوار کے دن آٹھ بجے سے لے کے زہر کی نماز تک ہفتے کو بھی اور اتوار کو بھی دو دن کلاسز لگاتے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں پروفیشنلز اور آ, آ, ہر شعبے زندگی کے لوگ یونیورسٹیوں کے اساتذہ بھی اور فوج کے افسران بھی اور ایئر فورس کے لوگ بھی اور نیوی کے لوگ بھی اور اور بینکوں سے بھی اور ملٹی نیشنل آرگنائزیشن سے بھی اور ہر طرف سے لوگ آتے ہیں یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس بھی آتے اور بڑا الحمدللہ اس کا ایک وہ ہے مثلا ابھی ہم لوگ پانچویں بیچ کا ہم نے اعلان کیا تو ہمارے پاس سیٹیں جیسے آج یہاں ڈیڑھ تو ہم نے دس پندرہ دن کے لیے داخلہ کھولا تھا اور ان دس پندرہ دنوں میں ہمیں کوئی ساڑھے سات سو پروفیشنلز نے اپلائی کیا جن میں سے ہمارے پاس صرف ڈیڑھ سو کی گنجائش ہے پانچ سو لوگوں کو ہمیں معذت کرنی پڑے گی ہمارے پاس اس کے فی الحال اس کے اسباب نہیں تو لیکن اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا وہ ہے کیا کہتے ہیں کتنا اس معاشرے میں کتنی کتنی کتنی جگہ ہے اور کتنا اس کے لیے ایک سازگار حالات ہے اس کام اور محنت کے لیے تو میں جب ہم نے یہ جب اس کے اشتہار چلے آپ کی اس ورکشاپ کے تو مجھے ہمارے ہاں جو پڑھنے والے وکیل ہیں بہت سارے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک ورکشاپ وکیلوں اور ججوں کے لیے رکھے کہ اسلام کے احکامات برائے قضا و عدل کہ عدل کے تقاضے کیا ہیں اور قضاء کے کیا ہیں اور وکالت کے کیا ہیں اور کس کون سی اس میں جائز ہے ایک ظاہر بات ہے یہ اسلام کا مسئلہ ہے اس بھی اس بھی وکیل آئے ہوئے تھے کہ میں دیندار ہو گئے تھے تو پوچھتے تھے پریکٹس کروں یا نہ کروں اور اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے تو میرے کو اس کی تو بڑی تفصیل کون سا مقدمہ آپ لے سکتے ہیں کون سا مقدمہ آپ نہیں لے سکتے کس مقدمے کی وکالت ہو سکتی ہے کس مقدمے کی وکالت نہیں ہو سکتی شران یہ تو دینی احکامات ہیں مسلمان وکیل کو اس پر عمل کرنا چاہیے ہمارے ایک شاگرد ہیں وکالت کرتے ہیں انہوں نے اپنے یہاں بورڈ لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ کسی ناحق اور جھوٹے مقدمے کی وکالت نہیں کی جائے گی اور اگر اگر آپ نے ہمیں نہ بتایا دوران مقدمہ اگر کسی مرحلے پر ہمیں پتہ چلا کہ آپ یا جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ حق پر نہیں ہیں اسی وقت ہم آپ کی وکالت سے الگ ہو جائیں گے ہم صرف مظلوم کی وکالت کریں گے حقدار کو اس کا حق دلانے کی وکالت کریں گے اور جائز وکالت کریں گے انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے اور خوب کما رہے ہیں یعنی کما نہیں رہے کما رہے ہیں ان کے پاس مقدمے آتے ہیں اور بڑی وہ چھان بین کرتے ہیں کہتے ہیں میری سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے آگے اللہ پاک آسانی کرتا ہے ایسا یہ کہ میں لوں مقدمہ یا نہ لوں کر یہ میں کیونکہ کہتے ہیں وہ لوگ آگے ہم سے بھی جھوٹ بولتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی اب گواہ تو مجھے کہتے ہیں کہ جی ہم کیا میں کہ گواہ تو کہتے ہیں گواہ تو آپ کے ذمہ مجھ سے وکیل سے کہتے ہیں کہتے ہیں, تو میں کہتے ہیں میرے ذمہ گواہ کیسے ہو گئے مقدمہ تمہارا ہے مسئلہ تمہارا ہے کہتے ہیں یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں تو گواہ بھی ساتھ دیتے ہیں مقدمہ بھی لیتے اور گواہ بھی دیتے ہیں وکیل تو کہتے ہیں وہ تو عام پریکٹس ہے تو, تو میں سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہوتا اگر آپ کے پاس گواہ ہے اور آپ باقی اقدار ہے تو لے کر آئیں نہیں ہے تو ہم, ہم گواہ نہیں پرووائڈ کرتے کسی کو جھوٹے گواہ سخت ترین وعید ہے شریعت میں شرک کے برابر اس کو کہا گیا ہے جھوٹی گواہی کو شرک کی طرح کی اس کی وعید ہے شرک جیسی تو نہیں ہو سکتی جو سب سے بڑا گناہ ہے لیکن شرک ساتھ جوڑا گیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی شناخت اتنی زیادہ ہے جھوٹی گواہی کی اور آج ہماری عدالتوں میں لوگ باقاعدہ بیٹھے میں اس کام کے لیے جن کا پیشہ ہی ہے آپ کسی وکیل سے کہیں چار گواہ چاہیے دو بیٹے میں آپ کو پڑھ کے لے آئے گا کہ یہ چار گواہ ہیں جی آپ کے ان کو بتا دیں کہ انہوں نے کیا گواہی دینی ہے تو وہ دے دیں گے اس میں تو اس طرح ہر ہر شعبے میں اس اس بات کی ضرورت ہے اور ہر ہر شعبے میں اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس پر دین کے احکامات کو بیان کیا جائے اور لوگوں کو ان لوگوں کو بتایا جائے جو لوگ وہ کام کر رہے ہیں اب آپ کو پتا اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ہم یہ سارے ابواب شریعت کے مدرسے کے طلبا کو پڑھا رہے ہیں یہ کتاب الوکالت بھی پڑھائی جاتی ہے اور اس کی تفصیلات بھی پڑھائی جاتی ہے پڑھائی کس کو جاری ہے جس نے مدرسے میں پڑھانا ہے آگے چل کر تو اس کا وکالت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور وہ اس کو وہ نہیں تو جس اور جس کا تعلق ہے وہ پڑھتا نہیں ہے تو جو پڑھ رہا ہے وہ شعبے سے متعلق نہیں ہے اور جو شعبے سے متعلق ہے وہ پڑھ نہیں رہا اس وقت ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں بنیادی طور پر لیکن اس کا فائدہ یہ ضرور ہوا ہے کہ یہ جو پڑھنے کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوا ہے کہ چیزیں آپ کے پاس علم محفوظ ہیں اور یہ اس کی قدر آپ کو اس وقت آئے گی جب آپ کسی اور معاشرے میں جائیں ہم, ہم ترکی میں گئے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے ہاں جب سوچا کہ اب سوسائٹی کی پوری یعنی نالج کی اسلامائزیشن سوسائٹی کی اسلامائزیشن تو جو اندازہ ہوا کہ اس کے لیے ہمیں دینی تعلیمی ادارے قائم کرنے پڑیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ تعداد میں علماء وہ کہاں سے لے کر کے پاکستان سے لے کر کے اور ہم وہاں ملے ان علماء سے ترکی کے مختلف شہروں میں جا کر جو پاکستان سے گئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ ادارے قائم کرنا چاہتے ہیں جن اداروں نے پاکستان میں اس طرح کے حالات کے اندر بھی ستر اسی سال تک دین کی تعلیم کو محفوظ رکھا اور آج موجود ہے کوئی بندہ بھی اگر اس حوالے سے کوئی رہنمائی چاہے آج تک آپ بتائیں آپ میں سے کسی کا تجربہ ہو آپ کوئی مسئلہ لے کر کسی دارالفتا میں گئے ہوں آج تک جو لوگ جاتے ہیں کسی بھی فن سے متعلق کسی شوق کیا کسی دارالفتاح نے آپ کو آج تک یہ لکھ کر دیا ہے کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے ہمیں جواب آتا نہیں ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے ہمیں علم نہیں ہے اس کا شرح حکم کیا آپ کو اس کا جواب ملتا ہے اور فتویٰ رائے کو سب نہیں کہتے کہ اپنی رائے دیتے ہیں فتوا اس مدلل جواب کو کہتے ہیں جس کے نیچے ریفرنسز لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ جواب کو جب آپ نے پتہ نہیں کسی نے آپ میں سے فتوا دیکھا یا نہیں دیکھا کبھی کہ فتوی میں کیا ہوتا ہے اوپر ایک مفتی کی عبارت ہوتی ہے اس کے نیچے شرح دلائل ہوتے ہیں عربی میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں سارے کے سارے اور وہ کئی کئی صفحات کے بعض اوقات بعض فتح پچاس پچاس صفوں کے ہوتے ہیں ساٹھ ساٹھ صفوں کے ہوتے ہیں سو سو صفوں کے ہوتے ہیں ڈیڑھ سو صفوں کے ہوتے ہیں اور ایک صفحے کا بھی ہوتا ہے جتنی مسئلہ کی جتنی جو ہوتی ہے پھر اس کے نیچے جسے لکھا ہوتا ہے اس کے دستخط ہوتے ہیں اور اس کے اوپر کم سے کم دو یا تین سینئر مفتیوں کا ایک عبارت لکھی ہوتی ہے الجواب صحیح اور اس کے نیچے اس کا سائن ہوتا ہے اس کا اسٹمپ ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے یہ لکھی بھی ایک چیز ہے جو کہ یہ بندہ دنیا میں کہیں بھی لے جا کے دکھا سکتا ہے کہ مجھے یہ شرح جواب دیا گیا ہے اور یہ عدلۂ شرعیہ کیا درست ہے یا غلط ہے اس ذمہ داری کو اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے وہ لوگ اس بات کو لکھ رہے ہوتے ہیں اور دن بھر کے اندر آپ کے جامعہ شفیہ سے خدا جانے آج تک کتنے لاکھ فتوا جاری ہو چکے ہوں گے اور اس طرح باقی اداروں کے اندر آپ چلے جائیں تو لاکھوں فتوے جو ہے وہ اور روزانہ سینکڑوں کی طاقت خود ہمارے ہاں دار لفتہ سے اسلام آباد میں ہمارے اور فتوی جا لوگ آ رہے آ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں اور مختلف ذرائع سے فتوی دیے جا رہے ہیں اور ان کو لوگ اس کا اس کے مسائل بتائے جا رہے ہیں تو اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کا تعلق آج کی آخری چند باتیں میں ساڑھے دس بجے انشاءاللہ وقفہ کریں گے چائے کے لیے پندرہ منٹیں میں کچھ چیزیں آپ کو اور عرض کر دوں تجارت و معیشت کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ کانسیپٹ اس کے بتا دوں باقی چیزیں وہ اساتذہ آپ کو ان شاء کے سامنے وہ آ نا اس کا یہ یہ مجھے کاغذ دکھا دیجیے ذرا سا کوئی ایک اس کی تفصیلات تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ کیا کیا اس کے کی موضوعات ہیں اور کون کون سے اساتذہ اس میں کیا چیز پڑھائیں گے دیکھیں شریعت میں دو تین چیزیں اس میں یاد رکھیے گا ایک تو یہ کہ تجارت کی ترغیب بھی ہے اور فضیلتی بیان کی گئی ہے اور اس میں رزق کے وسیع ہونے کا ذکر بھی شریعت روایات میں موجود ہے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حصول رزق کے یا پیسے کمانے کے جائز طریقوں سے بہت سارے رستے ہو سکتے ہیں مثلا زراعت بھی ایک رستہ ہے نوکری بھی ایک رستہ ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ جتنے اور اسباب ہیں پیسے کمانے کے اللہ تعالی نے جو دنیا میں رزق اتارا ہے وہ سارے دس فیصد ہیں اور نوے فیصد رزق جو ہے وہ تجارت کے ساتھ اللہ پاک نے وابستہ کیا ایک اور نو کا کی جو تناسب ہے وہی یہی قائم ہوتی کہ اللہ پاک نے دنیا میں جتنا رزق اتارا ہے انسانوں کو جتنا کچھ دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لیے جو تجارت کا ذریعہ ہے نوے فیصد اس کے ذریعے سے دیا جائے گا اور دس فیصد جو ہے وہ باقی باقی ذرائع کے ذریعے سے دیتا ہے اللہ جل شاہ اس کی سنت ہی ہے تو ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے وسیع طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے حاصل کرنے کا اور رزق لینے کا اور فراخی اور خوشحالی اور کشائش کا پھر اس کی ترغیب ہے اور مسلمانوں نے اس کو کر کے دکھایا اور شاید حضرات صحابہ کی سب سے بڑی تعداد اسی پیشے سے وابستہ تھی یہ جو حضرات اشرم مبشرہ ہیں ہے جو سب سے افضل ترین صحابہ کی کوہ ہے یہ ان میں سے چھ تو کم سے کم باقاعدہ تاجر تھے جو تجارت کیا کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مالدار ترین صحابی سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا شمار بھی ان دس میں سے ہے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت تو اس تجارت پر شیخ الدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے باقی چیزوں کے فضائل پر کتابیں لکھی ہیں فضائل اعمال آپ دیکھتے رہتے ہیں فضائل ذکر ان کی چھوٹا سا رسالہ فضائل تجارت پر بھی کہ تجارت کی کیا فضائل اور آپ اسے اسے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس فرق کے ساتھ کہ ایک صرف تجارت ہوتی ہے اور ایک مسلمان کی تجارت ہوتی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تاجر الصدوق الامین مان النبیین نو صدیقین کہ وہ تاجر جو سچا ہو صدوق کہا صدوق صرف صادق نہیں کہا صدوق اس کو کہتے ہیں جس کو سچائی جس کے اندر رچ بس گئی ہے جو سر سے لے کے پاؤ تک سچائی سچا ہو یہ صادق تو اس کو بھی کہتے ہیں جو ایک سچی بات بات کر دے اس بات میں وہ صادق ہوتا ہے جو ایک بات بھی کسی نے سچی کی ہو اس بات میں وہ صادق ہوتا ہے صدوق اس کو کہتے ہیں جو سر تا سچا ہوتا ہے جس کے ہاں سے جھوٹ دھوکا اور فراڈ اس کے اندر سے نکل گیا ہوتا ہے <coughs> ہوتا ہی نہیں اس میں اور امین امانت دار بڑا وسیع مفہوم ہے امین کا اسی نے نبی کو الرسول الامین امین کہتے ہیں یا جبرائیل کو اللہ پاک نے امین کہا ہے قرآن پاک میں امین بہت بڑا وصف ہے جس کی بڑی تفصیل ہے اس کا موقع نہیں ہے تاجر کے ساتھ یہ دو صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگائیں تاجر الصدوق الامین صدوق بھی ہو امین بھی ہو معن نبیین والصدقین والشہداء قیامت کے دن اس کا حشر اللہ پاک نبیوں کے ساتھ صدقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ کریں گے اتنی بڑی یہ فضیلت ہے کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور پھر فرمایا اس کے بالکل دوسری ط تو ایک اور حدیث ہے کہ یعن ات یوم القیامتی فجارن کے تاجروں کو قیامت کے دن فاجروں کی صف سے اٹھایا جائے گا فاجر اس ڈھیٹ گناہگار کو کہتے ہیں جس سے زیادہ سخت گناہگار کوئی اور نہیں ہوتا اس کو فاجر کہتے ہیں جو اسرار کرنے والا اپنے گناہوں پر گناہوں سے کبھی توبہ نہ کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے کہا کہ یحشرون یوم القیامت فجارن إلا من تقع وبر سوائے اس کے جس جو اللہ تقا و برا سوائے تعالیٰ و برا سوائے اختیار کیا صداقت اختیار کی اور نیکی کا رستہ اختیار کی ان تاجروں کے علاوہ باقی تاجروں کے بڑے برے حشر کی طرف بھی اشارہ فرمایا اور اگر کوئی دوسری طرف آ جاتا ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی ایک بشارت کا اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا یہ تو اس سے चलता چلتا ہے کہ دونوں رستے ہیں تجارت میں یہ دایاں رستہ بھی ہے اور بایاں رستہ بھی ہے اب ہمیں اس کی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اس کی اس تفصیل کو سمجھیں کہ اس کی جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہیں تجارت میں تین چار قسم کے معاملات ہیں جس پر ہم ان دو دنوں میں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے جو تین چار قسم کے بڑے معاملات ہوتے ہیں دیکھیں ایک تجارت میں ہوتی ہے شراکت داری جس کو پارٹنرشپ کہتے ہیں پارٹنرشپ کی دو قسمیں ہوتی کیپٹل میں جو پارٹنرشپ ہے یعنی آپ نے پیسے ملائے اس نے پیسے ملائے کسی بھی تناسب سے دو یا دو سے زیادہ بندے ہوں اس کو ہمارے ہاں شراکت داری اپنی ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں انگریزی میں پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں اور ہم ہم لوگ آج کل کی اصطلاحات میں اس کے لیے مشارکا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں جو بھی شرکت کی مختلف قسمیں شرکت الملک اور شرکت کی دیگر اقسام اس کی تفصیلات ہیں ایک شرکت ہی کہہ لیں اس کو اگرچہ وہ یوں شرکت تو نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ آپ دونوں کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں کیپٹل نہیں شیئر کرتے کیپٹل ایک کا ہوتا ہے جو ایک مشہور شکل ہے کہ ایک بندے کا کیپٹل ہوگا دوسرے کی سروسز ہوں گی تو ایک نے کیپٹل ڈالا ہے ایک نے उसके ڈالی ہیں اس کے نتیجے میں جو پروفٹ ارن ہوا ہے اس کو دونوں شیئر کرتے ہیں ایک پری ایگریڈ ریشو کے اوپر <coughs> <coughs> وہ ریشو آپ پر چھوڑ دیے شریعت نے وہ ٹین نائنٹی بھی ہو سکتی ہے اور ففٹی ففٹی بھی ہو سکتی ہے اور فورٹی سکسٹی بھی ہو سکتی ہے تھرٹی سیونٹی بھی ہو سکتی ہے اس کو ہماری کا مطلب یہی ہے کہ پیسے ایک طرف سے ہوں گے دوسری طرف سے سروسز ہوں گی ایسٹ مینجمنٹ ہوگی اور کام کاج اس کی طرف سے ہوگا اس کے کچھ احکامات ہیں جس کے ذریعے یہ جائز بھی ہوتی ہے ناجائز بھی ہوتی ہے اس کا منافع حلال بھی ہو سکتا ہے اس کا منافع حرام بھی ہو سکتا ہے اس کی کچھ تفصیلات تو یہ ایک ایک کانٹریکٹ کے دو حصے ہوں گے جس کو آپ شرکت یعنی پارٹنرشپ ان کیپٹل کہہ لیں یا پارٹنرشپ ان پروفٹ کہہ لیں دوسری چیز جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ چلتی ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ چلتی ہے پہلے نمبر پر اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا وہ ہے خرید و فروخت خرید و فروخت کو عربی میں بے کہتے ہیں با یا پھر آئین آخر میں بیع اگر آپ اس کو عربی تلفظ کے ساتھ کہیں لفظ بیع ہے اردو میں اس کو بے, بے لوگ کہتے ہیں تو وہ بئی ان اس کی اقسام ہیں بہت ساری مختلف شکلیں ہیں اس میں باٹر سیل بھی آتی ہے جس میں چیزوں کے بدلے چیزیں جس کو ہمارے کیا کہتے ہیں عوامی زبان میں کے نہیں میں کہا کہ ایک بازاروں میں مارچا کہتے, ہیں؟ مارچا, کہتے ہیں؟ کہتے ہیں؟ مارچا کہتے ہیں مارچا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو مارچا کہتے ہیں نا بازاروں میں اس ایک چیز کے بدلے دوسری چیز موبائل کو موبائل سے بدل دینا کسی کسی سے اس کو کہتے ہیں تو یہ بھی ہوتی ہے اور آ, کیش کے بدلے میں چیزیں بھی ہوتی ہیں اس کی شکل اور بنتی ہے ڈیفٹ پیمنٹ کے اوپر بھی ہوتی ہے کاسٹ اور پروفٹ واضح بتا کر بھی ہوتی ہے اس کا نام بھی الگ ہے کہ اگر آپ نے بتایا میری کاسٹ یہ چار سو روپئے پچاس روپئے میرا پروفٹ ہے پرائس فور ففٹی ہے یہ ایک اور قسم ہے ایک لمسم آپ کہتے ہیں یہ چیز پانچ سو روپئے کی ہے یہ ایک اور قسم ہے اس کی آ, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کیش کہتے ہیں شریعت کی نگاہ میں نقد کہتے ہیں شریعت کے اس میں تو اس میں تین چیزیں شامل ہوتی ہیں سونا چاندی اور پیسے پیسے اب چاہے سکے ہوں چاہے پیپر منی ہو چاہے وہ جو بھی شکل ہو پیسے کی یہ تینوں چیزیں نقد کہلاتی ہیں شریعت کیش کہلاتی ہیں اچھا کیش کی آپس کی تجارت بالکل ایک الگ چیز ہے جس میں جولری کا سارا کاروبار آتا ہے منی ایکسچینج کا کاروبار آتا ہے یہ اس میں آپ دیکھیں تو اس میں وہ سارا اسی کیش کے درمیان کیونکہ سونے کے بدلے یا پیسہ ہوگا پیسے کے بدلے سونا ہوگا سونے کے چاندی کے بدلے پیسہ ہوگا یا ایک کرنسی کے بدلے دوسری کرنسی ہوگی تو وہ بھی ساری کیش ہے تو کیش کی دنیا کے جو دو بڑے کاروبار ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ جولری مارکیٹ ہے آپ کی پوری کی پوری اور ایک آپ کی منی ایکسچینج کی کی دنیا ہے اور اس, اس کے لیے مستقل الگ نام ہے الگ احکامات ہیں اس کو آپ کسی اور خریداری کے اوپر اس کو قیاس نہیں کر سکتے کہ آپ یہ سمجھیں کہ سونے خریدنے کے وہی احکامات ہیں جو ڈبل روٹی خریدنے کے احکامات ہیں تو ایسے نہیں دونوں دونوں میں بہت فرق ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ یہاں پر اس میں کچھ چیزوں میں تو دوسری چیز جو خرید و فروخت اپنی مختلف تفصیلات کے ساتھ تیسری چیز جو آپ کو جس سے واسطہ پڑتا ہے وہ لیز یا رینٹ کے اگریمنٹس کرایہ داری کیونکہ ہم لوگ کرائے پر چیزیں لینا دینا اور وہ ہائر پرچیز کے نام سے بھی کچھ چیزیں چلتی ہیں آج کل اس کا بہت رواج ہے قسطوں پر جو خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے وہ بعض اوقات دونوں شکلیں ہوتی ہیں قسطوں میں خرید و فروخت ضروری نہیں کرایہ داری پر ہو لیکن بینکوں میں جو ہو رہا ہے اسلامی بینکوں میں جو قسطوں پر جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ عام طور پر لیز اگریمنٹ کے تحت دی جا رہی ہیں اور یہ جو مارکیٹ میں یہ جو نہیں تو موٹر سائیکل قسطوں پر دے رہے ہیں اور فرج قسطوں پر دے رہے ہیں یہ عام طور پر سیل کانٹریکٹس کے تحت دے رہے ہیں اب ان کے درمیان یہ فرق یاد رکھ معلوم ہونا کہ آپ نے اگر فرض کرے قسطوں کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے یہ طے کرنا ہوگا جس کے بغیر آپ کی 95 فیصد مارکیٹ کام کر رہی ہے کہ یہ جو میں معاملہ کروں گا اپنے گاہکوں کے ساتھ یا آپ خرید رہے ہیں تو اپنے مال, مال, لینے والے کے ساتھ یہ لیز ایگریمنٹ ہے یا سیل ایگریمنٹ ہے اگر اگریمنٹ سیل کا ہو شرائط لیز والی ہوں اور یا اگریمنٹ لیز کا ہو شرائط سیل والی ہو تو یہ کانٹریکٹ وائڈ ہے اس کا منافع ناجائز ہے وہ, وہ جا, ہو جاتا ہے اچھا یہ بات ایک اصول یاد رکھیں شریعت میں جو عقد جس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں جو کانٹریکٹ آپ کر رہے ہیں اگر آپ اس کی شرائط پوری نہیں کرتے اس کی کوئی ضروری شرط آپ سے گر جاتی ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے وائڈ کا حکم یہ ہے فاسد کا حکم یہ ہے اس کا منافع آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا اس کا منافع دو صورتیں رہ جاتی ہیں یا تو آپ کانٹریکٹ کو ریورس کریں واپس جائیں اپنی پوزیشن پر یا پھر اگر وہ ار ہے تو پھر اس کا پروفٹ چیریٹی ہوگا صدقہ ہوگا آپ نہیں لے سکتے اسلامی بینکوں میں ایک چیریٹی فنڈ کے نام سے ایک فنڈ اسی لیے قائم کیا گیا ہے کہ جب شریعہ آڈٹ ہوتا ہے کانٹریکٹس کا اس شریعہ آڈٹ میں اگر پتا چل جائے کہ یہ کانٹریکٹ وائڈ ہو گیا ہے بینکرس کی غلطی کی وجہ سے شریع احکامات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا اسے کمپلائنس نہ کرنے کی وجہ سے تو اس کے بعد وہ اس پرٹیکولر کانٹریکٹ کا جتنا پروفٹ آیا ہوا ہوتا ہے وہ سارا چیریٹی اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور بینک اس کو نہیں لے سکے اسلامی بینک نہیں لے سکتا اس کو لیے کبھی آپ کسی سے پوچھیں کسی بڑے بینک سے کہ ان کے چیریٹی اکاؤنٹ میں کتنے ملین پڑے ہوئے اور کتنے ملین اس میں ڈالے گئے ہیں اس وجہ سے کہ کانٹریکٹ وائڈز ہوئے حالانکہ یہ کسی کنونشنل بینک کے لیے خالص پروفٹ اسک اس کو کوئی اس سے غرض نہیں کہ وہ ان کے ہاتھ ظاہر بات یہ چیزیں نہیں ہوتی لیکن اور اسی اس حکم کی وجہ سے ہے کہ اگر آپ کا کوئی آپ نے کانٹریکٹ اب ہماری جو تجارت ہو رہی ہے باہر تو آپ دیکھیں تو کون اس کی معلومات کرتا ہے کہ میرا یہ کانٹریکٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ ویلڈ ہے یا وائڈ ہے یہ صحیح ہے یا فاسد ہے اس کا منافع میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے اس کا نظام اس کا اب الحمدللہ یہ شعور پیدا ہو رہا ہے ہمارے بہت سارے بڑے بڑے کاروباری دوستوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ جس طرح باقی لوگ رکھے ہوئے اپنے پاس اس طرح انہوں نے اپنے شریعہ ڈپارٹمنٹس بنائے بہت سے جگہوں کے اوپر اور اس میں مفتی آنے کرام بیٹھتے ہیں اور وہ اپنے سارے مالی معاملات اور اس کی تفصیلات علماء سے پوچھ کر اس کو کرتے ہیں اور اگر ان کو پتہ چل جائے کوئی چیز میں ایسے بہت بڑے بڑے گروپس کو جانتا ہوں بعض جن کے بہت بڑی تجارت ہے یعنی اگر ان کا پاکستان کے چند بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہو سکتا ہے تجارت کے اعتبار سے کہ ان کے ہاں یہ کمپلائنس ہو رہی ہے ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں ان ان کے نظام کو پورا پورا میں ہمیں دکھاتے رہتے ہیں وہ لوگ پوچھتے مشورے لیتے رہتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اور, اور الحمد للہ نہ ان کو امپورٹ ایکسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے نہ ان کو ایل میں کوئی مسئلہ ہے نہ ان کو اپنے ہاں جو ان کا نظام خرید و فروغ کا ہے یا ان کے معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں کہیں پر بھی بلکہ اگر آپ چونکہ لوگوں کی پرائیویسی ہوتی ہے میں نام نہیں لیتا اس وجہ سے وہ ان کے اگر آپ معاملات کو دیکھیں گے تو ان کے کاروبار کے حجم نے جتنا ان کے کاروبار ترقی کی ہے کسی اور نے اس کی ترقی نہیں کی ہوگی جس قدر تیزی کے ساتھ ان کے یہاں ان کے احساسوں میں اور ان کے کاروبار میں ترقیاں ہوئی ہیں اس کی بڑی عملی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں حالانکہ بڑے اسٹرکٹلی شریعہ کمپلائیڈ ایک ہمارے دوست ہیں اسلام آباد ایک بہت بڑا برانڈ ہے پاکستان کا بہت نامی گرامی برانڈ تو انہوں نے ایک ایک اسلام آباد میں جناح سپر ایک مارکیٹ ہے بہت مشہور جناح سپر مارکیٹ میں ایک بہت بڑا پلازہ بنایا تو پلازا بنا لیا اپنا تھا ان کی اپنی پراپرٹی تھی بن گیا تو جب وہ بنا تو ان کے پاس ایک کنونشنل بینک آیا کہ ہمیں آپ یہ کرائے پر دے دیں اور جو کرایہ انہوں نے پیشکش کی اس کی وہ اس مارکیٹ کے کرائے سے بہت زیادہ تھا اس لیے کہ اس بینک کی بہت سخت قسم کی ضرورت تھی اس کو وہاں پر لازمی جگہ چاہیے تھی تو انہوں نے میرے پاس آئے پوچھنے کے لیے تو میں نے کر نہیں آپ کنونشنل بینک کو تو نہیں دے سکتے جائز نہیں ہے آپ کے لیے انہوں نے ان کو بتا دیا انہوں نے سمجھا شاید جس طرح ہوتا ہے مالکوں کا طریقہ کار کہ شاید کرایہ کم ہے تو اس لیے یہ بہانہ کر دیا تو انہوں نے کرایہ بڑھا دیا اور بڑھا دیا اور بڑ... اتنا بڑھا دیا کہ وہ صاحب تھوڑے سے انسان ہے نا تھوڑا بے چین تو دوبارہ میرے پاس سے وہ چیز جائز تو نہیں ہو گئی وہ تو ناجائز ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ناجائز ہے تو نہیں ناجائز کام تو نہیں کرنا تو آٹھ مہینے یا نو مہینے ان کا وہ تیار بالکل فرنشڈ پلازا خالی رہا اور وہ بہت بڑی مقدار تھی کرائے کی جو ان کو آنی تھی پچاس لاکھ تھی پچپن لاکھ تھی ہے, کتنی تھی تو بڑے حوصلے کے ساتھ وہ بیٹھے رہے اچھا وہ اور اس سات آٹھ نو مہینے میں اس بینک نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا مسلسل آ کر کر رہے ہیں کہ جی اب کر لیں ہمیں اتنی جگہ اتنا سپیس ہمیں اکٹھا پھر کہیں نہیں ملے گا ان کو پورا چاہیے تھا تو خیر نو مہینے کے بعد انہوں نے اس کو کرایے پر دے دیا اور جو اس بینک نے پیشکش کی تھی اس سے بہت کم کرایہ پہ دیا نہیں گیا اس قیمت پر نہیں جا سکا وہ لیکن ان پہ بالکل اثر نہیں تھا اس بات کا اور ہو گیا مجھے تھوڑا وہ تھا میں نے کہا بڑی اسکیم مجاہدہ اس بندے کا اس نے نو دس مہینے میں چھ سات کروڑ کا اپنا نقصان کر لیا جو بظاہر نقصان لگتا ہے چند مہینے کے بعد دو چار مہینے کے بعد ایسا ہوا کہ اسلام آباد کے بالکل مین انڈسٹریل زون میں جو بالکل اسلام آباد کا وسط اور قلب ہے اس کا اس میں ایک بہت بڑی فیکٹری جو کوئی 76 کنال پر مشتمل تھی اور وہ اس کا ایسا ہے وہ جگہ ایسی ہے جو یوں سمجھے کہ بالکل ریزیڈینشل ایریا کے درمیان ایک مختصر سا سب سے قیمتی ترین انڈسٹریل زون ہے پورے پاکستان قیمتوں کے اعتبار سے وہ بک رہی تھی تو ایک غیر ملکی کمپنی بیچ رہی تھی تو جس صاحب نے لی ان کا دیوالیاں نکل گیا جن کو جن جنہوں نے پیمنٹ کرنی تھی تو وہ ان کے پاس آئے اور کوڑیوں کے مول ان کو دے اور تو میرے پاس آئے تو مجھے سے کہنے لگے کہ جی آپ کو لے کے جانا ہے وہاں دعا بھی کر دیں اور وہ تو میں دیکھی تو ایک اتنا ہیوج سٹرکچر کھڑا ہوا ہے اس کے اوپر اور اتنی وسیع چھیتر کنال بہت بڑی جگہ ہوتی شہر کے بیچ میں تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے خریدی کہتے ہیں جی خریدی کیا جی کوڑیوں کے مول ملی ہے کوڑیوں کے مول تو میں نے کہا یہ عوض ہے اس پلازے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ نے تھوڑی آپ نے غیرت دکھائی تو اللہ تعالی تو بہت غیور ہے تو اس نے کہا کہ چلو پھر اپنا اپنے اوپر رکھتا تو نہیں ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ پہ قرضہ رہ جائے کسی کا دنیا میں تو وہ رو پڑے ادھر ہی کہتے بالکل صحیح آف یہ جس طرح مجھے ملی ہے یہ ہو نہیں سکتا کسی اور کاروباری کو بتاؤں گا وہ مانے گا نہیں کبھی بھی کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے دنیا میں تو یہ تو اللہ کا نظام ہے جو آدمی کسی چیز کو خالص تن اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑے گا اللہ جل شاہ اس کو اس کا بدر جہاں اور کئی گناہ بڑھا کر جب تک دے نہیں دے گا تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ شان ہے جو اس کے اندر غیرت کی ایک شان ہے تو اس کا کیسے مظاہرہ ہوگا دنیا میں کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا اس کا کہ اللہ پاک ایک نظام تو اس لیے اس میں ان چیزوں میں جو کرایہ کی قرائے کا ذکر آ تو میں نے کہا کہ جس سے بھی واسط پڑتا ہے تو کرایہ جائز ناجائز بھی ہوتا ہے کس کو دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ایک تو یہ مسئلہ وہ تو بہت آسان ہے پتہ چل جاتا ہے کس کو نہیں دے سکتے کرائے کی شرائط کیا رکھنی ہے تاکہ کرایے کا کانٹریکٹ ہمارا ٹھیک ہو اس میں جو کرائے پر دینے والا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہیں شری وہ آپ اس پر نہیں ڈال سکتے مالک پر نہیں ڈال سکتے اور جو مالک کی ذمہ داری ہیں وہ آپ کرائے دار پر نہیں ڈال سکتے ایک مالک کرایہ دار سے وہ چیز اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو بحیثیت کرایہ دار اس پر نہیں آتی اگر وہ کرے گا تو اس کے لیے ناجائز ہوگا جیسے ہمارے ہاں پگڑی ہے پگڑی ناجائز ہے. کیونکہ اس کی کوئی شری تکیف نہیں کیا ہے یہ اگر یہ کوئی رہن ہے گروی ہے تو اس کو تو استعمال نہیں کر سکتا وہ تو امانت ہوتا ہے اور اگر وہ رہن نہیں ہے تو وہ کرایہ کی قیمت کیا کرایہ ہے تو کہتے ہیں کرایہ بھی نہیں ہے وہ کرایہ تو وہ الگ سے دیتا ہے قیمت ہے کہتے ہیں نی قیمت تو اس سے نہیں ہے کہ ہم نے بیچا نہیں ہے تو یہ کیا ہے پھر یہ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اس قسم کی جو چیز ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ شاء آپ کے سامنے یہاں پر آئیں گی باپ یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ آپ ذرا سا اپنے اس کاغذ کو دیکھ لیں کہ یہ پہلا سیشن جو گیارہ تک چلنا تھا ہم نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کیا ساڑھے دس تک کیا ہے تاکہ آپ لوگ بیچ میں چائے پی لیں اور اس کے بعد ہم اگلا سیشن جو ہے وہ شاید پندرہ بیس منٹ پہلے ختم کر دیں تاکہ کھانا اور زور کی نماز وغیرہ مسئلہ نہ پیدا ہم کوشش کریں گے کہ آ, ساڑھے بارہ اور پونے ایک کے درمیان دوسرا سیشن ختم کر دیں کیونکہ ڈیڑھ بجے نماز ہے اپنے کھانا بھی کھانا ہوگا درمیان وہ ہو جائے تو اس میں آ, آپ کا جو اگلا سیشن ہوگا یہ خرید و فر ایک, ایک کلاس کے لیے خرید و فروخت وہی جو میں نے بیا کا ذکر کیا اس کی اقسام اور مختلف جو کانٹریکٹس ہیں ان کا تعارف ہوگا اور ہمارے البرحان کے جو میں تعلیمات ہیں مفتی نام اللہ صاحب ہمارے نگران بھی ہیں شعبۂ خصوص کے اسلام آباد میں وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے ایک جو آپ کا سیکشن اے جو ہوگا فریق اول جو لکھا ہوا ہے اور سیکشن بی کو اسی ٹائم میں پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ کے بارے میں مفتی اسد اللہ صاحب بتائیں گے انشاءاللہ اور سیکشن سی کو گڈ ویل فرینچائز ایجنسی پگڑی اور اس قسم کی چیزوں کے جو حقوق اور اس کے جو یعنی اس کو اس کو اصل میں شریعت میں یہ جو چیزیں ہیں اس کو حقوق کہتے ہیں حقوق کیونکہ آپ دیکھیں نا کسی کو فرنچائز دینا ایک بندے کا حق ہو سکتا اس کا حق ہے کہ کسی کو دے یا نہ دے یا گڈ ہے اپنا نام دینا کسی کو یا کسی کو جو ہے وہ ایجنسی دینا اپنی دینا یا لینا اس کے احکامات انشاءاللہ اللہ یہ مفتی احمد خان صاحب ہمارے یہاں استاد ہیں البرہان میں تخصص کے اور آ البرکہ آ بینک کے میں م... کے شرح معاملات کو بھی دیکھتے ہیں وہ انشاءاللہ یہ اس پر پڑھائیں اب اصل موضوعات تو یہ اپ اپ اپ اپ اپ اپ اپ ہے آپ کی زہر سے پہلے تک کی تین کی ایک ایک نشست جو تینوں سیکشنوں کی ہونی ہے پھر زہر کے بعد انشاءاللہ جامعہ اشرفیہ کے بڑے مشہور مفتی ہیں مفتی محمود صاحب وہ تشریف لائیں گے اور وہی گڈ ول اور فرینچائز کو وہ سیکشن اے کو پڑھائیں گے اور سیکشن بی کو مفتی افتخار بیگ صاحب جامعہ اشرفیہ والے وہ بھی تشریف لائیں گے اور وہ سود اور اس کی حرمت اور اس کی مختلف شکلیں پڑھائیں گے اور سیکشن سی کو مفتی نام اللہ صاحب وہ خرید و فروخت والی چیز پڑھائیں گے اور پھر یہ آپ کا آج کے دن کا یہ اثر کے وقت یہ کنکلوڈ ہو جائے گا سیشن کل <coughs> جو آپ کا سیکشن اے ہے جو پچاس لوگ اس میں ہوں گے ان کو انشاءاللہ سود کی حرمت اور اس کی مختلف شکلیں یہ ان میں خود پڑھاؤں گا اور خرید و فروخت والی بی کو مفتی نام اللہ صاحب پڑھائیں گے اور ہیومن ریسورس اور اجارہ یہ جو میں نے ارض کیا تھا کہ جو لیز اور رینٹ کے جو احکامات ہیں وہ پڑھائیں گے آپ کو مفتی طیب امین صاحب جامعہ شرفیہ والے پھر اسی طرح دوسری کلاس آپ لوگوں کی پارٹنرشپ گڈ ول فرنچائز والی اور پارٹنرشپ اور انویسٹمنٹ یہ اسی طرح سیکشنوں کی ہوگی پھر تیسری کلاس پھر کل انشاءاللہ شاء عصر کی نماز پر ہماری یہ چیزیں اللہ نے چاہا تو مکمل ہو جائیں گی عصر کے بعد ہم نے آپ کے لیے وہ ایک چھوٹی سی تقریب رکھی ہے جس میں آپ کو اس کے سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے لیکن یہ ہم نے طے کیا کہ سرٹیفکیٹ ہم ان لوگوں کو دیں گے جو یہ چھ سیشنز پورے کے پورے اٹینڈ کریں گے تین آج کے اور تین کل کے ہم نے حاضری کا ایک نظام بنایا تو آپ لوگ جو لوگ چھ سیشنز پورے اٹینڈ کریں گے تو ہم البرہان کی طرف سے ان کی خدمت میں آپ کو آخر میں اس کی اس کا سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت ایک ایک نیا تجربہ ہوگا آپ انشاءاللہ اس میں سیکھیں گے سوال و جواب کا وقت بھی رکھا گیا اور سوال و جواب کلاسوں میں تو اساتذہ بتائیں گے آپ نے کس طرح کرنا ہے کس وقت میں کرنا ہے اور ایک ہم شاید انشاءاللہ ایک اجتماعی نشست بھی سوالوں کی رکھیں جس میں سارے حضرات بیٹھے ہوں گے اور کچھ وہ سوالات جو بہت زیادہ پیش آتے ہیں بہت انڈیویژول نہ ہو بلکہ سب لوگوں کے مشترک سے زیادہ مسائل اس پر انشاءاللہ شاء آپ کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے تو اب انشاءاللہ شاء ساڑھے دس سے اوپر ہو گیا آپ حضرات چائے پی لیں اور اس کے بعد آپ کو جو آپ کی کلاسوں کا بتا دیا گیا ہوگا اپنی ترتیب سے تینوں ہالوں میں جہاں پچاس پچاس لوگ جائیں گے تو اپنے اپنے ہال میں تشریف لے جائیں باخرد دعوان الحمدللہ رب العلم